بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وآصحابیکہ یا نور اللہ کیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو بندہ مجھ پر روزانہ ہزار مرتبہ درودِ پاک پڑتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا دیکھ لیں سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں لبیک میں حاضر ہوں مدنی چین کے ناظرین سلسلے کے حوالے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ ایک موضوع ہوتا ہے اس موضوع پر مدنی پھول ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شعرا کے نگران حضرت مولانا حاجب و حامد محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی موجود ہوتے ہیں اور موضوع سے متعلق مدنی پھول عطا فرماتے ہیں آج بھی سلسلے کا ایک موضوع ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر رونما ہونے والے چند اہم واقعات اور ان پر انشاءاللہ عبرت کے جو مدنی پھول بنتے ہیں وہ بھی ہم نگران شورا سے لیں گے مدنی اشعار کی تکرار بھی ہوگی مدنی کسوٹی بھی ہوگی نگران شورا سے ہم سوالات بھی کریں گے ذاتی سوالات بھی کریں گے اور ان اللہ سے متعلق ریلیٹڈ سوالات بھی ہوں گے آپ بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں اپنی کالز کے ذریعے سے اپنے تحریری پیغامات کے ذریعے سے اپنے ایس ایم ایس اور میسیجز کے ذریعے سے اور جتنے ذرائع مدنی چینل نے آپ کو دیے ہیں آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ان کے ذریعے سے آپ ہمارے سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں آج کا ہمارا جو پرٹیکولر موضوع ہوگا وہ ہے فیشن اس کی کیا وضاحت ہے موضوع کی کیا ڈسکرپشن ہے ہمارے مہروز بھائی بتا رہے ہیں آج جو موضوع رکھا ہے فیشن مدنی چینل کی اسکرین اور ٹاپک ہو یا عنوان ہو فیشن تھوڑی سی عجیب سی بات ہے لیکن انشاءاللہ شاء اللہ ازر جیسے جیسے سلسلہ آگے بڑھے گا تو مدنی چینل کے ناظرین کو پتا چلے گا کہ یہ عنوان ہم نے کیوں رکھا فیشن کا لفظ بہت عام ہے کیا گاؤں ہو دیہات ہو گلیاں ہوں محلے ہوں شہر ہو ملک در ملک یہ ایک عام لفظ ہے جو ہر ایک کی زبان پہ چڑھا ہوا ہے کسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ بہت ان ہے فیشن میں فیشن میں ان ہے یہ آؤٹ آف فیشن ہے یہ اولڈ فیشن ہے یہ نیو فیشن ہے اور پھر زندگی کے مختلف معاملات میں فیشن کا عمل دخل لے یوں تو زیادہ تر جو ہے وہ پہننے اور سبرنے کے حوالے سے فیشن کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ نٹ نئے کپڑوں کے حوالے سے فیشن ہوتا ہے بالوں کے ہیئر اسٹائل کے ہیئر اسٹائل کے حوالے سے فیشن ہوتا ہے اور آپ کے جو فٹ ویئرز ہوتے ہیں جوتے ہوتی ہیں چپلے ہوتی ہیں ان کے حوالے سے فیشن ہوتے ہیں اسی طریقے سے زندگی کے مختلف شعبوں میں بھی فیشن ہوتے ہیں جی ہاں کھانے پینے کے معاملات میں بھی فیشن ہوتا ہے بول چال کے انداز میں بھی فیشن ہوتے ہیں یہاں تک کہ جو ہماری تعمیرات ہوتی ہیں اس میں بھی فیشن کا عمل دخل ہوتا ہے یقینی طور پر شریعت اسلامیہ ایک متوازن معتدل شریعت ہے ہمیں احکامات بتاتی ہے اس معاملے میں توازن کی کیفیت قائم ہے اور کچھ فیشن ایسے ہیں جن کی اجازت دی گئی ہے جن کو جواز کا حکم میں داخل کیا گیا ہے لیکن ہمارا جو پرٹیکولر موضوع ہوگا ہمارا جو فوکس ہوگا وہ ناجائز اور حرام فیشن ہوں گے وہ فیشن ہوں گے جو ہمیں گناہوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں رب کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہے ہیں فیشن کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرمان سے اپنی گفتگو کو مدلل کرتے ہیں کہ نبی کریم علی سلاط و تسلیم نے شب معراج یہ بھی دیکھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کچھ مردوں کو دیکھا جن کی کھالیں کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں میں نے کہا یہ کون ہے جبریل امین علی سلاط سلام نے بتایا یہ لوگ ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتے تھے اور میں نے ایک بدبو دار گڑھا دیکھا جس میں شور و غوغا برپا تھا میں نے کہا یہ کون ہے تو بتایا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرتی تھیں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ دیکھتے رہیے اور ممکن ہے شیطان وسوسے ڈالے کیونکہ آج کے سلسلے سے ہمیں اللہ کے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بہت سارے گناہوں کی معرفت بھی حاصل ہوگی اور اگر کسی غلطی کے مرتکب ہو, ہو رہے ہیں کسی گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں تو جب وہ ہمیں پتہ چلے گا اللہ کی رحمت سے توفیق ملے گی تو اس سے توبہ کی بھی توفیق مل جائے گی اس سے بچنے کا بھی توبہ کا ذہن بنتا چلا جائے گا اور ہم بچنے بچانے کی سعید تو بہرحال کریں گے ہی انشاءاللہ. تو آپ دل جمعی کے ساتھ فل کنسنٹریشن کے ساتھ سلسلہ دیکھتے رہیے ان شاء نگران شع بھی تشریف لانے ہی والے ہیں جب نگران شعر تشریف لائیں گے تو ان کی طرف بھی بڑھیں گے اور ان سے اس حوالے سے سوالات بھی کریں گے مسلمان کی زندگی کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اس کو کس چیز کو فالو کرنا چاہیے کس چیز کے پیچھے چلنا چاہیے سلمان بھائی یہ بھی پوچھیں گے بہت ساری باتیں ہیں لیکن آپ کے در بڑھتے ہیں جی ضرور میں پڑھ رہا تھا سبحان اللہ حضرت علیہ اللہ حضرت کی بڑی مایا ناز تعریف ہے علامہ نبوی کی بھی یہ کتاب ہے تصنیف ہے اس کا عنوان بھی اس کا نام بھی بستان اللہ ہے اس کے اندر ایک بات پڑھی میں نے جی آپ فرماتے ہیں اللہ نظیف الموحیب کہ اللہ کریم نظیف ہے اور نظافت کو صفائی کو پسند فرماتا ہے, بہت ہے بہت اللہ جمیل میوحب الجمال اللہ کریم جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے اس بات کو پڑھ کر اس قول کو پڑھ کر ایک بات تو بڑے واضح طریقے سے سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو صفائی ستھرائی کو پسند فرماتا ہے تو اسلام کے اندر بھی درست زیب و زینت کو اختیار کرنا جس کی شریعت مطالعہ نے اجازت دی ہے بلکہ بعض جگہوں پر حکم بھی ارشاد فرمایا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے بلکہ نیتیں اچھی ہوتی چلے جائیں تو ثواب ضرور ملتا چلا جائے گا جیسا مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی لباس جو ہے وہ الگ لباس رکھتا ہے اور اس, اس, اسے پہن کر نماز ادا کرتا ہے یقیناً یہ بڑی صحافت مندی کی بات ہے شیخ حقیقت امیر رسنت کی ایک تحریر میں نے دیکھی جس میں آپ نے حضرت سرینہ امام جین العابین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول بیان فرمایا تھا کہ آپ نے نماز پڑھنے کے لیے ایک الگ لباس رکھا ہوا تھا جسے پہن کر آپ نماز ادا فرمایا کرتے تھے یوں دماع اعظم ابو حنیفر علی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب رات میں اپنے معمولات سے فارغ ہوتے تو اپنے گھر میں لے جاتے اور نیا لباس پہن کر آتے اور خوب خوشبو لگاتے اور پھر اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول ہو جائے گا خود امیر اہل سنت کا معمول جو ہمارے مشاہدے میں آیا ہے کئی مدنی چینل کے ناظرین کے بھی مشاہدے میں ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ نماز سے پہلے نماز کے لیے باقاعدہ زینت اختیار کرتے ہیں لباس کو سواتے ہیں اپنی چادر کو صحیح کرتے ہیں اور عطر لگانے کا تو ایک معمول ہے آپ کا نماز سے پہلے لگانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان بھی ہے کہ اگر مجھے میری امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر ہر نماز سے پہلے عطر لگانے کو لازم قرار دیتا تو بہرحال ایک بات بڑی واضح کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ زینت جائے زینت اختیار کرنا اور اچھے طریقے کے ساتھ معاشرے کے اندر رہنا نظافت کے ساتھ رہنا صفائی ستھرائی کے ساتھ رہنا یہ اسلام کو محبوب ہے بلکہ اسلام کو مطلوب ہے امیر سنت کا پورا رسالہ ہے مسجدیں خوشبودار رکھیے اس میں بیان ہی اسی بات کا ہے کہ آپ نے اپنے لباس کو خوشبودار رکھنا ہے مسجد میں آئیں تو بدبودار دار لباس پہن کر نہیں آنا منہ میں سے بدبو آ رہی ہے تو ابھی مسجد کا راستہ اختیار نہ کریں بلکہ اپنے منہ کو پہلے صاف رکھیں تو ان ساری باتوں سے ابو بھائی ایک چیز بڑی واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نظافت کو پسند بھی کرتا ہے صفائی کو پسند بھی کرتا ہے جمال کو پسند بھی کرتا ہے اور یہ اسلام میں مطلوب بھی ہے کہیں کو یہ نہ سمجھ لے کسی بھی حوالے سے کہ جی جو گندہ, گندہ مندا رہے میلا کچیلا رہے نہائے نہیں دھوئے نہیں عجیب اس کی حالت بری ہوئی ہو تو وہی جو ہے وہ بڑا مطلوب وہی بڑا بامراد ہے ہے پہنچا ہوا ہے فقط ایسی بات ہی نہیں ہے آپ نے بڑی خوبصورت توجہ بڑی خوبصورت توجہ دلائی اور آپ نے جو ہمارا مقصد ہے اس کو واضح کر دیا کہ یہاں ہم زیب و زینت کے خلاف نہیں بلکہ ہم اس فیشن کے خلاف ہیں جو ناجائز ہے جی اب مثال کے طور پر بالوں کی طرف دیکھیں لوگ بال کٹواتے ہیں جب بال کٹوا کے وہ دکان سے نکلتے ہیں تو وہ انسان نہیں مرغا لگ رہے ہوتے ہیں سر پہ بال کلگی کی طرح مرغا بھی آپ نے اچھا لگا میں پانی پی رہا جی اچھا اسی طریقے سے آپ کپڑوں کو دیکھیں تو کپڑوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بدن کو ڈھانپنا ہے اور سردی گرمی سے محفوظ رکھنا ہے اور بدن کو بری نظروں سے بچانا ہے لیکن ہمارا فیشن ایسا ہے معذ اللہ جو لوگ کرتے ہیں کہ اس سے اور لوگ جو ہے نا کی طرف دیکھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں بے پردگی ہوتی ہے چست اور ٹائٹ لباس ہوتے ہیں اور وہ چیزیں جن کا چھپانا فرض ہے بعض کا تو وہ ظاہر ہوتی نظر آتی گویا کہ وہ فیشن جو سنت کو مٹا دے وہ مضموم ہے وہ فیشن جو فرائض کی بجاوری میں مانے ہو وہ مضموم ہے وہ فیشن جو ہمیں واجبات کے ترک کی طرف لے کر جائے وہ مضموم ہے لیکن وہ فیشن جو بیوی اپنے شوہر کے لیے کرے اور وہ شرعی حدود کے اندر ہو تو وہ محمود ہے اور اس کی اجازت ہے بلکہ اس کی ترغیب ہے اور وہ فیشن جو ایک کام کرنے والا اس نیت سے کرے کہ میں حلال لوزی کماؤں اور شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے لوگ میری طرف مائل ہوں وہ محمود ہے لیکن اگر دیکھا جائے ابدھائی محسن بھائی تو اس کو عمومی طور پر فیشن کہا نہیں جاتا جیسے مثال کے طور پر ہم جب سلسلے میں آ رہے ہیں ویسی بات ہے وزو کر کے آتے ہیں ہی امامہ باندھ کے چادر وغیرہ جو ہے وہ لے کر کے آتے ہیں یوں ہی بندہ اگر کوئی کسی جاب پہ جا رہا ہے کام کرنے جا رہا ہے محسن بھائی تو اس کو بھی جو ہے وہ ذہر سی بات ہے اپنا اچھا بہن کے جاتا ہے خوشبو وغیرہ لگا کے جاتا ہے عمومی طور پر اس کو فیشن کہا نہیں جاتا ہے تو کہلا سکتا ہے فیشن نہیں کہلاتا ہمارا فیشن نہیں کہلاتا اس کو اس میں تھوڑا ڈفرینشیٹ ہو جائے کہ یہ تو ہے ہےت اختیار کرنا جسے آپ سنورنا کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن فیشن جن جن جس ویز میں جاتا ہے وہ آپ نے پہلی بات کہی کہ بال وہ عجیب سے بنائے ہوئے ہمارے جو ہے بزرگ کہا کرتے تھے کوئی عجیب سی بات عجیب سی کٹنگ بنا کے آتا تھا تو اس کو کہتے تھے پنجابی میں لفظ بولتے تھے باندر بودی کی باندر بودی بنا کے آئے ہیں آپ لفظ ہی طرف جا رہے ہیں کہ کچھ زینت کی چیزیں ایسی ہیں جن کی ظاہر سی باتیں شریعت نے نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ, بلکہ ترغیب بھی دی اور بعض تو اس میں مطلوب و مقصود بھی ہیں اور دوسرا وہ ایریا ہے جو ناجائز ایریا ہے جو جو گناہوں بھری فیشن ہیں یا طرز بناوٹ ہے یا طرز سنگھار ہے یا طرز زینت ہے ایک وہ ہے تو اب اس میں ایک آئیڈیا سچویشن ہوگی کیسے ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کیا لیں کیا نہ لیں تو ایک آیت مبارکہ میرے سامنے ہے اگر ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں پیش نظر رکھیں کہ وما آتا کم ار رسول جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو وما نہا کم ان جس سے روکیں اس سے رک جاؤ اور ان کی جو زندگی ہے اس کو خود رب کائنات نے بہترین نمونۂ عمل فرمایا ہے تو بہترین نمونۂ عمل ہے تو اسی کو اپنائیں یہاں فیشن کی بات ہماری چلی تھی تو کچھ جب مطالعہ کیا تو پتا چلا کہ ایک چیز ہوتی ہے فیشن اور ایک چیز ہوتی ہے اینٹی فیشن اچھا ایک فیشن ہے فیشن تو بالکل معروف ہے اینٹی فیشن کیا ہوتا ہے کیونکہ فیشن جو ہوتا ہے وہ اس وقت ان ہوتا ہے اور فیشن وقت کے ساتھ ساتھ اور معاشرے کے ساتھ ساتھ زمانے کے ساتھ ساتھ جغرافی کے ساتھ ساتھ ڈی بائی ڈے تبدیل ہوتا رہتا ہے اس کا کوئی ایک پیمانہ نہیں ہے تو یہ دوسری چیز جو ہے اینٹی فیشن یہ کیا ہے یہ بھی فیشن ہے وہ کیا ہوتا ہے ایک فیشن چل رہا ہے ایک روپین چل رہی ہے کسی چیز کی اب کیونکہ فیشن کا ایک بہت بڑا مقصد اگر ہم سامنے رکھیں یوں تو کتابوں میں نہیں لکھا ہوا لیکن हुँ. سامنے رکھیں تو وہ یہ ہے کہ نمایاں ہونا جی کوئی شخص چاہتا ہے کوئی پڑھ چاہتا ہے وہ نمایاں ہونا چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے ممتاز نظر آؤں تو اینٹی فیشن کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ ایک معاشرے میں بالوں کا ایک خاص وضع قطع چل رہی ہے हुँ. یہاں پہ میں صرف تفیم کے لیے مثال دے رہا ہوں ایک خاص اسٹائل چل رہا ہے بالوں کا اب کوئی اس کے بالکل اینٹی کر لے تو یہ بھی گویا کہ فیشن اور اسے کہا اینٹی فیشن اچھا فیشن ہی کے مقابلے پر دوسری بات ایک جو کہی گئی وہ کہی گئی ٹریڈیشن اچھا ہاں ٹریڈیشن کی گئی ایک جگہ اگر ایک طبقہ ایسا ہے اور بڑا طبقہ ایسا ہے ایک لارج فیگر ایسا ہے ہمارے افراد کا معاشرے کے افراد کا جو فیشن کو فالو کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے وہ ایک الگ باتیں کرنا چاہتے ہیں हुँ. لیکن ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو ٹریڈیشن کو فالو کرنا چاہتا ہے सथ. اور اس کی مثالیں بھی ہیں کہ, کہ وہ ہمارا ٹریڈیشن ایک گھروں میں عام رواج ہوتا ہے ٹریڈیشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے میں مدنی چینل کی ناظرین کے لیے آسانی کر دوں کہ کچھ زیورات ہوتے ہیں کچھ خاص قسم کی اشیاء ہوتی ہیں جو باپ دادا سے پورکھوں سے چلنی آ رہی ہوتی ہیں وہ آگے منتقل ہوتی ہیں تو باوجود اس کے کہ ٹرینڈ چاہے کچھ بھی چل رہا ہو کوئی بھی آپ کا فیشن چل رہا ہو لیکن وہ ٹریڈیشنل فالوئنگ کرتے ہیں اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں وہ بھی گویا کہ ایک قسم کے فیشن ہی کے زمرے میں آتے ہیں الگ سے نظر آنا نا وہ بات جو آپ نے کہی کہ فیشن میں جو بہت زیادہ نظر آتا ہے معاملہ وہ تو خود نمائی تو وہ اس میں چاہے وہ فیشن سے الگ ہو کر چلے یا فیشن کے ساتھ چلے وہ معاملہ یہی ہوتا ہے اس طرح لباس جو ہے آج کل جو واجد بھائی نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا لباس پہنا جاتا ہے خود کو نمایاں کرنے کے لیے کہ جس میں شرعی حدود کو پامال کیا جاتا ہے تو وہ جبکہ لباس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو چھپایا جائے اور اعزا کو دوسروں کی دوسروں کو بد نگاہی سے بچانے کے لیے لباس پہنا جاتا ہے بنیادی مقصد, مقصد, مقصد یہ ہے مگر آج کل جو لباس مرد ہو یا عورت جو عموماً پہنا جا رہا ہے معاشرے میں تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ وہ چلتے ہوئے بھی اسکوٹر پہ بیٹھتے ہوئے بھی یا کہیں زمین پر بیٹھے یا مسجد میں آئے تو پھر اس وقت جو ہے پتا چلتا ہے کہ یہ جو انہوں نے اختیار کیا وہ یہ شرعی حدود سے باہر ہے اور حالانکہ چل وہ رہا ہوتا ہے معاشرے کے اندر معاشرے میں کوئی سو برا بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا ہر چیز کا یہاں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو فیشن ہے وہ بعض اوقات انسانی فیلنگ اور جذبات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے بعض لوگ ہوتے ہیں فیشن کے ذریعے ایک طرح سے تکبر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں جی وہ بہت امیر ہیں ان کے پاس بہت کچھ ہے تو وہ تکبر کا اظہار فیشن کے ذریعے بعض لوگوں کو خودنمائی کی عادت ہے ریاکاری کی عادت ہے نئی سے نئی گاڑیاں لے کر نئے نئے فیشن اپنا کر وہ ایک طرح سے ریاکاری میں کسی پہ حکم نہیں لگا رہا لیکن نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے لیکن یہ بھی جذبہ کار فرما ہو سکتا ہے کہ وہ ریاکاری کی طرف یا تکبر کی طرف جا رہے ہیں اور اس طریقے سے جیسے آپ نے لباس کی وضاحت فرمائی اب لباس کا بنیادی مقصد ہے بدن کو ڈھانپنا لیکن فیشن ایسا لباس لے کر آتا ہے جو بدن کو ظاہر کرتا ہے جیسے جی. مثال کے طور پہ بعض لوگ پینٹے جو ہیں وہ گھٹنوں سے اوپر پھاڑ لیتے ہیں جی. اسے فیشن کہا جاتا ہے یہ شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے آپ اپنا ستر دوسروں کے لیے ایکسپوز کر رہے ہیں جی. دیکھنے والا اور دکھانے والا دون دونوں پر حدیث مبارکہ میں لانت بیان فرمائی گی بعض لوگ ایسی پینٹے پہنتے ہیں کہ جو پیچھے سے بہت نیچے چلی جاتی ہیں جس کی وجہ سے بے پردگی ہوتی ہے بعض خواتین ایسا لباس پہنتی ہیں کہ اگر وہ رستہ چل رہی ہوں تو دیکھنے والوں کو نظریں دوسری طرف کرنا پڑ جائے دوسری طرف کرنی ہی چاہیے نظریں تو خواتین کی طرف ایسی بات اس سے تو بچائیں گے لیکن اچانک بھی پڑ جائے اگر کوئی حادثاتی طور پر بھی ایسی کیفیت ہو جائے اور نہ بھی ہو تو بہرحال ایک چیز معاشرے جی میں یہ جی جی اس طریقے سے جی چل رہی ہے اب مختلف رنگ چل رہے ہیں عبد الواج بھائی محسن بھائی مختلف رنگ ہیں کوئی کسی چیز کو فالو کرتا ہے ایک ہی وقت میں سلمان بھائی معاشرے میں مختلف رنگ چل رہے ہیں فیشن کے کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے اور جو جس کا آئیڈیل ہے وہ اس کو فالو کر رہا ہے تو دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے جی اللہ اس کے ساتھ, ساتھ ہوگا من احب آئے کیا ہم اردو بات پیش کرتے ہیں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں اپنا ٹرانسلیٹر مدنی چینل کا موجود رہتا ہے سلسلوں میں ایک تو یہ چیز ہے اچھا پھر یہ مختلف رنگ ہیں اتنے رنگ برنگے کوس و قزا میں بلکہ کوس وزا بھی کہنا چاہیے پتہ نہیں نہیں کہنا چاہیے الفاظ ہیں علامہ ابن حضر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح حدیثیہ کے اندر اس بات کو فرمایا ہے لفظ کو قضاء نہیں کہنا چاہیے اگر کہنا ہی ہے تو اس کو قوس الرحمن جی ہے وہ بہرحال رنگ چل رہا ہے نا تو اب ہم کس کا رنگ اختیار کریں تو اللہ رب العزت نے فرمایا سبغ اللہ ومن احسن من اللہ سب اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کا رنگ ہم نے اللہ کی رینی رنگائی, رنگائی لگائی اور اللہ سے بہتر کس کی رنگائی اللہ کا رنگ سب سے بہتر ہے تو پران و حدیث میں جو احکام آئے جو ہمارے م... لیے زینت کے طریقے آئے جو سنت ہیں ان کو اختیار کیا جائے اگر ہم نبی کریم علیہ اللہۃسلام علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو لباس کے حوالے سے بالوں کے حوالے سے رہائش کے حوالے سے بولنے کے حوالے سے کھانے پینے کے حوالے سے رہنے کے حوالے سے لوگوں سے تعلقات کے حوالے سے ہمیں رہنمائیاں ملتی ہیں اور یہ ایک ایٹیوڈ ہے ایٹیٹیوڈ ہی ہم اپنا رہے ہیں کوئی نہ کوئی راستہ اپنا رہے ہیں تو یہ ایک راستہ ہے وہ بہترین راستہ ہے جس کا رب کائنات نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا تو یقیناً ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے ہمارے سلسلے کی یہ خوبصورتی ایک مشکل یہ ہے کہ نگرانی شورا کے آنے سے پہلے تو ہم جو بھی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہے اپنی جگہ لیکن نگرانی شورا کے آنے کے بعد ہماری گفتگو کا محبت جو ہوتا ہے وہ نگرانی شورا کی طرف ڈائیورٹ کر جاتا ہے اور ہمارے السلام علیکم واپس چلا جاتا ہوں نہیں نہیں آپ کے آنے سے تو ڈارس بنتی آ گئی جانے بے جام یہ آنا کیا ہے میں سن رہا تھا ویسے ابتدائی ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کی الحمدللہ رب العالمین الحمد للہ ہاتھوں میں الحمدللہ اللہ, اللہ تبار سلاح آپ کو سلامت رکھے جی آمین. فیشن کے حوالے سے آج سلسلے کا موضوع ہے اور اس پر جو ہے وہ مدنی پھول بیان ہو رہے ہیں پہلا سوال آپ سے آخر آپ کیوں نہیں فیشن کرنے دیتے آپ کو فیشن نہیں کرنا آپ نہ کریں آپ اگر بننا سنورنا نہیں چاہتے آپ نہیں چاہتے معاشرے میں آپ اچھے لگے لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ کی تعریف کریں اگر آپ کو نہیں لگتا اچھا تو آپ نہ کریں فیشن کی... کیوں آپ بات کرنے رہے فیشن دوسروں کو کیوں نہیں کرنے دے رہے کرنے دیں بھائی کب کی ہے اب یہ سلسلہ لے کر بیٹھے ہیں بات کی ہی چل رہی ہے آگے نہیں سواگ میں نے یہ بات کب کی ہے بھائی آپ سے مراد میرا مطلب یہی ہے فیشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا پہلے بھی سوال بدل دیا فیشن کو فالو کریں یا نہیں کریں یہ ہمیں بدل دیا دعوت اسلامی نے ہمیں بدل دیا تو ہم سوال بدلنے تو دیکھیں یہ سوال جو ہے نا کہ اچھا لگنا تو یہ تو مسئلہ یہ کہ میں پہلے بھی اچھا کرتا ہوں مجھے پتہ ہونا کہ موضوع کیا ہے تو میں کچھ اس کی تیاریاں کر کر آیا کروں گا تو <تصفيق> اب روایتوں کے مضامین اور خلاصے ہی میں ارض کر سکوں گا جی اب جیسا آپ نے کہا نا کہ اگر ایک شخص کو لگتا ہے کہ میں اچھا لگوں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کسی نے خود بارگاہ رسالت میں ارض کی نا کہ اگر میں چا... مگر مجھے میری یہ خواہش ہے کہ میرے جوتے اچھے ہوں میرے کپڑے اچھے ہوں جی اور میرا یہ اچھا ہو تو, تو اس کو تو میرے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا کہ اس کا نام تکبر نہیں ہے تکبر حق کو جھٹلانے کا نام ہے تو ایک, ایک انسان نیچرلی طور پر آئینے کے سامنے کیسا ہی کھڑا ہو معاشرہ اس کے جسم کو اس کے چہرے کو اس کے خد و خال کو کیسا ہی نام دے رہا ہو جی اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ذات نے خود کو مطمئن سابت کر کے گھر سے نکلنے کے میں لگ رہا ہوں وہ کپڑے بھی پہنے گا وہ بال بھی بنائے گا وہ جو کچھ کرے گا اس کو لگے گا میں اچھا لگ رہا ہوں آج میں صحیح ہوں تو خود کم از کم خود کو آئینے میں دیکھ کر اچھا لگنے کی خواہش یا تمنا یہ ہوتی ہے خود کو اچھا دیکھے گا کوئی اس کا چہرہ یا اس کا لباس اچھے نظر آ رہے تو اس میں ذاتی طور پر اس کو ایک بہترین نظر آتی ہے تو ایک ایسا یہ نیچرلی حصہ اس کو آپ کیسے دبا سکتے ہیں اب رہی بات آپ فیشن کی جو کر رہے ہیں تو فیشن کا لفظ ہے نا وہ یہ فیشن کا لفظ ہے دنیاوی دنیاوی انداز پر اسلام و دین زینت کا درس دیتا ہے جیسے کہ آپ نے شاید مسجد کے متعلق آیت کریمہ پڑھی نہیں پڑی ہے مجھے نجو تک ٹھیک ہے تو زینت حاصل کرو زینت لو جب تو مسجد کی طرف جا یعنی نماز کے لیے جب جا رہے ہو تو ایک عمدہ اچھا لباس نماز کے لیے پہننا یہ خود ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے اچھا جیسے کہ آپ نے کچھ دیر پہلے بیان بھی کیا اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ انداز مبارک ہے کہ جب کوئی وفوت حاضر ہوتے تو آپ نے اس کے لیے اپنا لباس الگ سے رکھا ہوا تھا اس کے علاوہ خود چھاگل میں دیکھ کر آپ جب اپنی داڑھی مبارک کو نواز رہے تھے مزید یا مطلب جو اس کا کیا لا اس میں استعمال کروں تو اس تو جمال میں مزید نکھار پیدا ہو رہا تھا تو اس میں بھی آپ سے عرض کی گئی تو ارشاد فرمایا کہ اللہ جمی اللہ جمیل یو الجمال کہ اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے تو یہ چیزیں اتنی ایک ڈیو ٹو نیچر بھی ہیں اور اسلام و دین اس کو کیسے روکے گا کہ آپ ایک آپ کا ظاہری گیٹ اپ جو ہے وہ اچھا نظر آئے تاکہ لوگ آپ کے قریب آئیں گے اور اس میں دین کا اور اسلام کا فائدہ ہے جو دین اور اسلام مسجد میں اس حال سے داخلے کو حرام قرار دے دے کہ اگر آپ کی بدن سے آپ کے لباس سے یا کوئی آپ کے ساتھ ایسی چیز ہے جسے بدبو آ رہی ہے تو جو اسلام و دین اس حالت میں آپ پر مسجد کا داخلہ حرام کر دے مسجد کا داخلہ حرام کر دے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں تو اسلام و دین تو اس معاملے میں بڑا واضح درس دیتا ہے ٹھیک ہے درست ہے اور اس طرح زیب و زینت کا بھی ہے تو وہ بندہ جو فیشن کر رہا ہے یا کوئی عورت ہے جو فیشن کر رہی ہے وہ بھی تو زیب ونت ہی اختیار کر رہے پین رہا ہے جو پھٹی ہوئی پینٹ پہن رہا ہے وہ بھی اپنے طور پر شور کو دیکھا جائے گا کہ میں اچھا لگ رہا ہوں جو ہے نا میں... میں اچھا لگ رہا ہوں نہیں لگ رہا ہوں اس کے لیے میں نے اپنا کوئی وہ تقابل بنایا مطلب ایک اپ... میں نے اپنا ایک رول بنایا رول ماڈل بنایا ہوا ہے اسلام جو اتنا حیا کا زینت کا درس دیتا ہے پھر اسلام کہتا ہے امر قرآن کہتا ہے لقت کانخی رسول الحسن رسول کریم صلی اللہ تعالی علی ولیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے ایک رول ماڈل اور بہترین نمونہ عمل قرار دیا جا رہا ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام و دین ہمارے لباس ہمارے بال اور ہمارے جو انداز ہے اس کے معنی میں کلام نہ کرے خاموشی یہاں خاموشی کیسے رہے گی جو صبح, صبح دوپہر شام رات اس کا زندگی کا ایک حصہ ہو تو اس میں خاموشی کہاں سے رہے گی بعضوں کی ایک نادانی ہوتی ہے کہ وہ اسلام اور دین جو ہے یہ لباس کے معاملے میں خاموش ہے اور بس جو ایک لباس ایک نارمل سا ہے جیسے ستر چپ جاتا ہے اس طرح ایسا نہیں ہے خاموش نہیں ہے مطلب ایک حرام اور حلال کی بات الگ ہے مگر ہم عشق بندے کیوں بات ہے ایک بہت نارمل سی چیز ہے حتا کہ اسلام و دین ہمارا یہاں تک درس دیتا ہے کہ لباس نہ کتنا چاہیے ٹخنے سے لے کر آدھی پنڈلی تک ٹخنے کے اوپر سے لے کر آدھی پنڈلی تک میں لباس کی پیمائش بیان کی گئی ہے یعنی اگر ہم جب جبہ پہنے کرتا پہنے تو اس، یا جو پجامہ پہنے تو پجامہ یا شلوار جو بھی ہم پہنتے وہ ٹخنوں سے اوپر ہو اور جو, جو کرتا یا جبا یا جو بھی ہم پہنے وہ آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنوں کے اوپر تک اس کو سنت قرار دیا گیا جی گا. جی یہ اسلام و دین کا یہ ہمارے لیے پسندیدہ پسند یہ درس ہے ٹھیک جی ہے یہ درس ہے جی تو اب یہ ل... کتاب ہے اور اسی کتاب الباس کے اندر امامہ شریف کا بیان موجود امامہ شریف کو بھی لباس ہی کا حصہ دیا گیا اب اگر ہماری مسلم کمیونٹی بات تو مسلم کمیونٹی سے کریں گے نا اگر ہماری مسلم کمیونٹی اسلام و دین کے ان اسباق کو ان, لکت, ان موضوعات کو پڑھ لے جی. کہ لباس کے بارے میں کیونکہ یہاں ہے اسلام و دین کیا کہتا ہے اصل میں ہمارا نا کوسچن نہیں ہے صحیح. تو ہمارا سب سے بڑا جسد علمیہ ہے نا اس میں یہ بڑا ہے کہ ہمارے مسلمان کی زبان پر یہ سوال نہیں آ رہا اللہ کرے گا آج کا سلسلہ ہماری زبان پر یہ سوال لانے میں کامیاب ہو جائے آمین. وہ سوال کیا ہے اسلام و دین کیا کہتا ہے یار آپ یہ کاروبار کر لیجئے اسلام و دین کیا کہتا ہے آپ اسے شادی کر لیجئے اسلام و دین کیا کہتا ہے یعنی قرآن اور حدیث اس معاملے میں میری کیا رہنمائی کرتی ہے ٹھیک ہے اچھا آپ فلاں جگہ چلے جائیں بڑی آپ کو مزہ آئے گا بڑا لطف آئے گا میرا دین کیا کہتا ہے آپ فنا لباس پہنیں لیں اس معاملے میرا دین کیا کہتا ہے آپ فلاں کھانا کھا اس معاملے میں میرا دین کیا کہتا ہے اچھا یہاں آپ کہیں کہ یار یہ سوال ہے آپ کے ذہن میں مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ سوال تمام تر زندگی کے گوشوں میں ہمارا حصہ بن جائے جس سے کھانا کھاتے ہیں اگر ماض اللہ آپ کے سامنے کو سور کا گوشت رکھ دے اور کہے کھاؤ تو آپ کہیں گے اس میں میرا دین کیا کہتا ہے تو دین کہتا یہ حرام ہے پیاس لگیے کوئی شراب رکھے گا تو آپ کہیں گے دین کہتا یہ حرام ہے تو کہیں جگہوں پر آپ دین کی بات کو تسلیم کر رہے ہیں نا آپ عمل کر رہے ہیں اور نہیں حرام ہے مگر سوت کے معاملے میں کیوں پڑھ جاتے ہیں اچھا جو پڑھ رہے ہیں وہ بدقسمتی سے پڑھ رہے ہیں جو نہیں پڑھ رہے وہ اس لیے بھی نہیں ان کے نہ پڑھنے کی بنیادی وجہ کیا ہوگی کہ اسلام الدین اس کو حرام کہہ رہا ہے صحیح تو یہ سوال جو ہے نا کہ دین کیا کہتا ہے میرا اسلام کیا کہتا ہے یہ پلیز یہ سوال اپنے اندر آپ بالکل وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کسی کو دینا ہے یا کسی سے لینا ہے کس ہاتھ سے لینا ہے کس ہاتھ سے لینا ہے, سے لینا ہے؟ دین کیا کہتا ہے کپڑے پہننے ہیں کون سے پہننے ہیں کس رنگ کے پہننے ہیں دین کیا کہتا ہے بھائی آپ کو فیشن کرنی ہے آپ سونے کی چین کیوں نہیں پہنتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سونے کی چین مرد پر حرام ہے آپ فلاں فلاں زیور کیوں نہیں پہنتے کیوں پہنتے لوہے کی چین لوہے کی سونے आ, کی میٹل ہے کوئی بھی کوئی بھی اسی میٹل کی چیز ہے جو مرد کے لیے حرام ہے عورت کے لیے حرام نہیں ہے مرد کے لیے حرام ہے کس نے کیا یہ دین نے کیا آپ اس بات کو مانتے نہیں ہے جب آپ اتنی بات مان رہے ہیں تو اس کے آگے بڑھیں عشق و محبت کی دنیا میں آئیں اور عشق و محبت کی دنیا یہ ہے اور ایک خوبصورت دنیا یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدر پہ روزے رکھنے شروع کر دیے صحابہ کرام علیہ مردوان نے جب دیکھا تو انہوں نے پیدل پہ روزے رکھنے شروع کر دی ہے یعنی کہ نہ سیری نہ افطاری روزوں پر روزے روزے پر روز اس کو سوم الوسال کہا گیا تو صحابہ کرام علیہ مردوان کی حالت حالت دے کر عقائد دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاط اور میں نے کیا ہو گیا عرض کی کہ حضور آپ نے پیدل پہ روزہ رکھے انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے تو آپ نے شاط ہوئی کو مسلی تمے سے کون ہے میری مثل مجھے میرا رب کھلاتا ہے مجھے میرا رب پلاتا ہے تو یہ تو صحابہ کرام کا انداز تھا عمر عزت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے کے بعد مسکراتے ہیں بھائی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں تو میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا میں بھی ویسا ہی کر رہا ہوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاخ کے نیچے سے سر جھکا کر گزر گزرے جبکہ شاخ اوپر ہے بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو شاخ فرماتے ہیں کہ جن دنوں آکا کے ساتھ گزرا تھا شاخ نیچے تھی آکا سر مبارک جھکا کر گزرے تھے میں بھی سر اپنا سر جا رہا ہوں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں हुँ. تو ل... ہمارا اب آپ بولے کسی کے ادا کو ادا کر یار آپ گلوکار اداکار کے ادا کو ادا کرو تو آپ جنٹل آپ فنکاروں کی اداؤ کو ادا کرو تو آپ جانا معاشرے کے مزت فرق آپ فلا مطلب کہ کوئی بھی مطلب کہ فنکار ہو یا فنٹر ہو یا فنکار ہو جو بھی ہو جو بھی جیسا ہی دنیا کا ایسا آدمی آپ اس کے طریقے پر اس پینٹ بدل دی تو آپ نے پینٹ بدل دی اسے شرٹ بدل دی آپ نے شرٹ بدل دی اسے ٹائٹ پہنی تو آپ نے ٹائٹ پہنی اسے ڈھیلی پہنی تو آپ نے ڈھیلی پہنی آپ دنیا بھر کے لوگوں کی نکالی کرو تو آپ جنٹل مین کیلا ہو تو جو خود آمنہ کے لال امام المبیا محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنے کے لیے اپنے لباس کو اپنے انداز کو ڈھالے دنیا میں اس سے بڑھ کر کون عقل من سمجھدار اور بہترین فرد ہوگا یہ بتائیے اور دوسری بات یہ جیسے میں نے کہا کہ اچھا نظار آئے ہمارا کیا ہوتا ہے خودنمائی اچھا نظارہ ٹھیک ہے اس میں خود نمائی آئے یا نہ آئے میں نہیں جا میں اس معاملے میں زیادہ کلام نہیں کر پاؤں گا شاید لیکن ایک فطرت ہے کہ میں اچھا نظر آؤں آدمی اپنے منہ پر کالا رنگ لگا کے نہیں نکلتا اگر کوئی دب داغ دبا کپڑے پڑے ہے اس کو ہو جائے اس کو صاف کرنے کا اس کا اپنا صحیح. ایک مزاج ہوتا ہے میں, بات, میں کہتا ہوں کہ آپ کو اگر دنیا کے کسی بھی اہم ترین فرد کی انداز کو نقل کرنے کا کہ میں اچھا نظر آؤں شوق ہے تو پیارے محبوب سے بڑھ کر کوئی شخصیت لا تو دکھا دے سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہ حسین و جمیل کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا واہ آپ جیسے بال مبارک کا انداز نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا آپ کی داڑھی مبارک جیسا خوبصورت انداز نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا آپ کے مبارک لباس کا انداز اس کی صفائی ستھرائی کا انداز اس کی نظافت کا انداز آپ کے چلنے کا انداز آپ کے بیٹھنے کا انداز آپ کے بولنے کا انداز آپ کے مسکرانے کا انداز نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا ہو ہی نہیں سکتا تو اچھا یہ تو مسلمان کے لیے جو میں بات کر رہا ہوں مسلمان کے لیے تو اس بات میں کوئی لو کال ہے ہی نہیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو مزا آ رہا ہوگا جمرے ہو گے یار واقعی آکا کی تو شان ہے واقعی آکا کی شان ہے بلکہ جو ان کی شان بیان کرتے نا ان کی بھی شانیں بڑھ جاتی ہیں وہ بھی شانوں والے ہو جاتے ہیں تو اب جب اتنی خوبصورت اور کامل اور اکمل ذات شخصیت اللہ کریم نے ہم سب کو عطا فرمائی اور ہمیں ان کی امت نے پیدا کیا اور پھر ہمیں حکم دیا کہ ان کی پیروی کرو تو ان کی پیروی میں ہم کیوں ان کی نقالی میں پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں تو اب ان کے انداز اختیار کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دنیا کے حسین و جمیل شخصوں میں شمار کیے جائیں گے تو اس میں ایک بات ہوتی ہے آپ جو فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے مگر اس طرح کے لوگ بھی تو پائے جاتے ہیں نا جو کہتے ہیں کہ, کہ احکامات تشریعیہ جو ہیں یعنی جسے نماز روزہ نماز روزہ کے مسائل ہیں جو چیزیں ہیں یہ ٹھیک ہے آپ ہمیں اس بات پہ کہہ رہے ہیں ہمیں قبول ہے مگر جو عادتیں ہیں جیسے کھانے کی عادت ہے لباس کی عادت ہے تو اس میں آپ ہمیں پابند کیوں کر رہے ہیں یہ بالکل نجی معاملہ ہے نا بریانی کھاؤں یا میں چاروں کورما کھاؤں تو آپ کیوں مجھے وہ کرتے ہیں کہ نہیں تم ادھر ہی آؤ میں آپ کو بریانی اور کورما جب حلال و طیب ہے وہ تو ہم کھانے سے منع نہیں کریں گے لیکن ہم یہ تو کہیں گے کہ آ کو وہ لوکی پسند تھی صلی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ مسعود تھے جن کو لوکی پسند ہو گئی تھی جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے اور انہوں نے دیکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شوربے میں سے لوکی مبارک لوکی شریف تلاش کر تناول فرما رہے ہیں تو انہوں نے اس بات کو دیکھ لیا کہ آکا کو لوکی پسند ہے فرماتے اس وقت سے مجھے لوکی پسند ہے مطلب بات کہ اس کا نہیں ہے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ گناہ گار ہو جاؤ گے لیکن مسئلہ یہ کہ یہ کریں گے تو آپ کے نا عشق رسول بڑھے گا آپ پہ محبت رسول بڑھے گی قربت رسول میں اضافہ ہوگا الفت رسول میں اضافہ ہوگا اور جنت میں لے کے جائے گی الفت رسول ہاں کی ہاں چاہت ہاں رسول کی اور انشاءاللہ سنت رسول کی کیا بات کیا بات بات تو بات بات تو سنت ہے پھر کہاں آپ ایسے پیرائے پہ لے آئے کہ آگے سوال کرتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے ہاں تو ڈرنا چاہیے نہیں کیا ڈرنا اچھی بات ہے بے خوب اس نئے پہنچ گئی اچھا یہ جیسے آپ نے لباس کی ترغیب دلائی اور لباس ہونا چاہیے تو لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ہم آفیسز میں دفتروں میں کام کرتے ہیں وہاں سب سوٹیڈ بوٹڈ ہیں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں اب ہم وہاں اگر ہم اپنا یہ لباس لے کے جائیں تو ہمیں تھوڑا سا گلٹی فیل ہوتا ہے شرم آتی ہے تو آپ کیا فرماتے ہیں پینٹ پہننے والے کو جب شرم نہیں آتی مطلب آپ انسان کے لباس پر غور کریں تو کورٹیا کرتے کا دامن کرتے کا دامن یہ آپ کے مطلب کہ جو حیا والا بال بالخصوص جو حیا والا حصہ ہے اس کو آگے پیچھے ہر طرف سے کور کر رہا ہے کرتے کا دامن ٹھیک ہے تو ہم تو آپ کو حیا کی طرف بلا رہے ہیں لباس کی طرف بلا رہے ہیں اور حیا ایک ایسی ایسی شے ہے کہ جو ہر سلیم الفطرت اور اچھی طبیعت والے کو حیا پسند آئے گی اور حیا جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی ہے کہتے تو نظر میں ہونی چاہیے جی حیات نظر میں ہونی چاہیے حیا تو نہیں ہونی چاہیے حیا نظر میں بھی ہونی چاہیے جس نے بھی کہا اسے کون سی مطلب ادیس بیان کیا آپ کو حیا نظر میں بھی ہونی چاہیے بلکہ آقا دو صلی اللہ تعالی وسلم کو یہاں تک ارشاد حیاؤ شعربۃ من المان <سؤال> حیا تو ایمان کا ایک شعبہ یعنی کہ ایمان کے اتنے اتنے شعبے ہیں है है حدیث پاک میں جو ہے ایمان میں اتنے اتنے شعبے ہیں پھر है فرمایا الحیا شوبۃ من المان کی حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ یعنی خصوصیت کے ساتھ یار آپ سب آنا میرے گھر پر دعوت ہے خصوصیت دیکھیے حیا کی آپ سب آنا میرے گھر دعوت ہے یار محسن بھائی آپ ضرور آنا رہی تو آپ کو لگے یار دا, جب عمران نے سب کو بلایا تو میں تو شامل تھا محسن لیکن الگ سے محسن کا ذکر کرنا یا محسن کی امپورٹنس بیان کرنا نا دیکھو محسن بھائی آپ نہیں رہ جانا بہت خوب ٹھیک ہے نا الحیاؤ ال... ح... شعبت اعلی کے جو عقائد ہو جان صلی اللہ تعالی وسلم نے جو شعبے بیان کیے ایمان ان میں حیا شامل تھی بالکل مگر الگ سے پھر حیا کو بیان کیا الیاؤ شعبۃ المین المان کے حیا بھی ایمان کا شعبہ ہے ہائی لائٹ کی ہائی لائٹ کیا ہے تو حیا تو حیا ہے یار اور حیاب کے مختلف درجے اس میں میر سنت کا رسالہ ہے وہ ہو نوجوان بالکل اس کو پڑھنا چاہیے اس میں انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و زبر دس زبردست سنتوں بھرا مواد ملے گا ٹھیک ہے جی کچھ اور کو شامل کر لیتے ہیں میروز بھائی جی علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام احمد رضا پاری میں ارج شریف سے بات کر رہا ہوں میرا ہے یہ ہے مغربی کو کیسے فیشن کی کپڑے پہننا چاہیے ایک اسلامی لباس ہے اور ایک اسلامی وضا کرتا ہے جو میرا خیال ہے کہ عام آدمی سمجھتا ہے ہمارا جو کرتا شلوار کو میں لباس بھی ہے اور اس میں بہت ساری صورتیں اس کو سنت کے مطابق ڈھالنے میں بھی مددگار ثابت, ثابت, ثابت ہو جاتی ہیں تو ایک ایسا ہی لباس ہو جس پہ ہم کہہ سکے کہ یہ اسلامی لباس اس نے پہنا ہے ایک مسلمانوں کا لباس اس نے پہنا ہے تو ایسا لباس ہو پھر اس میں کارٹون بندر بوت وغیرہ کی تصویریں نہ ہوں ایسے ہوں میں دیکھتا ہوں بات ایسے مدری ماحول سے وابستہ بھی گھرانے ملتے ہیں جن کے بچے مختلف لباس میں ہوتے ہیں اپنے والے لباس میں مطلب کرتے شلوار میں اس طرح نہیں ہوتے آپ جائیں گاؤں دیہاتوں کے اندر مثال کے وہ جو سیلاب آتا ہے نا سیلاب یا کس طرح کی پریشانی آتی ہے اللہ آسانی کرے تو شہروں سے لباس گھر الماریوں سے نکال نکال کے ان کی مدد کے لیے دیے جاتے ہیں میں آپ سے مدی جائیں گے نارن سے پوچھتا ہوں آپ نے دس ہزار پینٹ ہے اور بیس ہزار شٹ نکال کر بیگ میں ڈال کر بھجوا دیے ہم نے ڈالے یہ سیدھے دیہات کے اندر کون سا دیہاتی بھائی پینٹ پہنے گا شٹ پہنے گا وہ تو پینٹ دیکھ کر بولے گا اس کا شلوار کیسے بنے گا اے اس... اے اس کا اجار بند کہاں سے جاتا ہے بیلٹ اس کو پتہ ہی بچارے کو کچھ نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے وہ آپ کا پینٹ پہنے گا تو مطلب کہ یہ الگ سے ایک چیز ہے جو آج بھی ہمارے بہت سارے کلچر میں نہیں اچھا دنیا کے کئی ملکوں میں چلے جائیں آپ کو ایسا لباس نہیں ملتا بھائی کئی ملکوں میں چلے جائیں آپ کو ایسا ان کا اپنا ایک قومی لباس ہوتا ہے ان کا اپنا ایک... اچھا دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ جائیں تو مذہبی لباس الگ ہے بالکل پہچانا یہ مذہبی لباس ہے یہ مذہب سے تعلق رکھتا ہے آپ افریقہ جائیں سودانی ہیں اسی طرح نائجیریا ہے ان کا ایک مذہبی شخص کا لباس الگ ہوتا ہے وہ لمبا جبا ہوگا چٹ سا پٹے شٹے بنے ہوں گے پھر ان کی ٹوپی بھی ان کی اپنے اچھا ہر ملک کی اپنی اپنے ٹوپی بھی الگ ہے ترکیوں کا مذہبی لباس الگ ہے ٹھیک ہے چائنیز کا مذہبی لباس الگ ہے ایون اگر کوئی جیپنیز ہو جائے نا مسلمان اس کا اپنا مذہبی لباس اس کی نویت کے مطابق الگ ہو جائے گا عرب دنیا میں مذہبی لباس الگ ہے یہ الگ ہے کہ اب ہمارا یہ جو لمبا جب ہے نا جو ہم پہنتے ہیں یہ نارملی طور پر دنیا بھر میں تھوڑا بہت اونچ نیچ کے ساتھ سائزوں کے اوپر نیچے تو یہ بھی ایک مذہبی لباس کی صورت اختیار کر گیا ہے اور ہم جو کرتا شلوار پہنتے ہیں وہ زیادہ تر پاکستانی ہونے کی علامت بھی ہے ایشین کی علامت بھی ہے اور جیسے کہ ہند ہے انڈیا تو اس میں برے سکیر میں تو برے سکیر پاک و غالبہ بنگلہ دیش بھی آتا تھا میرا خیال ہے تو وہاں پر کرتا شلوار نہیں ہے ان میں شاید زیادہ تر جو ان کا لباس ہے نا وہ لنگی ہے دھوتی نہیں دھوتی اور لنگی میں بھی فرق ہے اچھا ہاں دھوتی کھلی ہوئی ہوتی ہے لنگی بند ہوتی ہے اللہ اکبر ٹھیک ہے تو وہاں لنگی ہے اور لنگی اور لنگی کے اوپر یہ شرٹ پہنیں گے کُرتا ورتا ہی پہنے گے ان کا نئی لنگی اور نیا شرٹ یہ ان کا لباس ہے ٹھیک ہے یہ عید کو بھی ایسا ہی پہنیں گے یہ ان کا لباس ہے ہمیں اچھا نہیں لگے گا ہمارے یہاں ہمارے یہاں پھٹے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں پھٹے ہوئے جرسیاں پہن سکتی ہیں ہوا پیچھے سے پٹا ہوا پینٹ پھٹی ہوئی تو نیچے سے بوٹم چھلا ہوا ریشے ریشے ہو کے پہن لیا تو فیشن ہو گیا تو کیا تو ہر ملک کے اندر اس طرح کے لباس جدا جدا ہیں لیکن ایک سنت کا بیان الگ ہے صحیح ایک سنت کا بیان الگ ہے جو دنیا کے ہر مسلمان کے لیے اپری کے بدر کابل استعمال ہے کہ سنت کا ایک لباس الگ ہے کہ آستین کی سائز اتنی ہے کرتے کی سائز اتنی ہے پاجامے شلوار جو پاجامہ پہنتے یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کا اکثر دو چادروں میں رہنا ثابت ہے ٹھیک ہے تو اچھا پھر صحابہ کرام علیہ کا کیسا لباس تو ہمارے لیے تو ہم یہ چیز ہے حضور کا محبوب لباس جماعت جی رحمت اللہ تعالی عرح نے شماعت محدودی سے نکل کی ہے کان احب سیابی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص کہ حضور علیہ السلام کو وہ لباس جو محبوب تھا وہ قمیص تھا <حبالدلہ> <مجد> ارشادات موجود ہیں حادثہ وارتا کے اندر تو مذہبی لباس میں رنگ کا <تصفح> <دبیو> خیال <تصفح> ہے <قوم> کون بھی رنگ کا پہنچ دیکھیں جو رنگ سرکار ہم یہاں بات کر رہے ہیں محبت اور پیار کی آک کی اداؤں کو ادا کرنے oh جو رنگ آکا کو پسند وہ رنگ ہمیں پسند ہونا چاہیے جو سائز سرکار کو پسند وہ ہمیں پسند ہونی چاہیے یعنی میں آئینے میں دیکھ کر کم از کم یہ دیکھوں اگر مجھے آکا اس حال میں دیکھیں گے تو خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے اتنا سا تو سوچ لو یار بس لاہ آئینے کے سامنے کھڑا رہا ہوں بات ختم کے سامنے کھڑا رہا ہوں میں یہ دیکھ کہ میں کیسا لگ تصور کرے ارے یہ تصور میں محبت چپی ہوئی ہے اللہ یہ تصور کرے نصیب والوں کو تصور نصیب ہوگا مم. تصور کرے کہ مجھے آقا جب اس حال میں دیکھیں گے تو میرے آقا مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ اتنی سی بات کروں گا کسی شاعر کا شعر ہے نا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات حالی جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے آی آی. آپ نے سر پر تیل لگایا کیا سوچ کر تیل لگایا بیچ کی مانگ نکالی کیا سوچ کے نکالی بڑے بال زلفوں کانوں کی آدھی کان تک کان کی لو تک یا اتنے بلند ہو جاتے آتا کے بال مبارک کے مبارک شانوں کو چوتے لیکن کندوں سے نیچے آ جائیں گے تو یہ عورتوں کے مشابہت کی وجہ سے آلادت نے اس کو حرام فرمایا ہے ٹھیک جی ہے تو اب زلفے رکھی آپ نے اور زرفے بنائیں گے آپ بیچ کی مانگ نکال کے یوں پھر تیل لگایا تھا جب سربند باندھے ہوں گے تو کیا لگے گا میرے آقا نے سربند باندھا تھا اس پر ٹوپی پہنیں گے اس پھر اماما شریف باندھیں گے وہی وہی کیسا مطلب کہ مزے کو داڑھی کو جب آپ کنگی کر رہے ہوں گے بار آپ کی جو بھی جو بھی داڑھی شریف ہے پوری ایک مٹھی داڑھی کو کنگھی کر رہے ہوں گے اور کیسا مطلب آپ تصبر کریں گا آپ یہ کر کے کیوں رہے ہیں کیوں رکھی داڑھی میرے آکار نے رکھی دی ؟، واجب ہے منڈا نہ آرام ایک مٹھی سے گھٹانا آرام آپ نے کیوں پہ رکھی میرے نبی نے رکھی تھی آپ نے کیوں بیچ کی مانگ نکالی میرے نبی نے نکالی تھی آپ نے کیوں تیل لگایا؟ میرے نبی پاک تیل لگایا کرتے کسرا سے تیل لگایا کرتے تھے آپ نے ایسا لباس کیوں پہنا میرے نبی پاک نے پہنا تھا یعنی کوئی کہتا کہ فلاں اداکار پہنا تھا فلا گلوکار نے پہنا تھا فلاں فنکار نے پہنا تھا فلاں فٹ بالر نے پہنا تھا فلا مطلب کے پہنا تھا اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سب کیوں پہنا تو وہ بولتا کہ میرے نبی پاک نے پہنا تھا کون اچھا ہے یار اے مسلمان تم بتاؤ کون اچھا ہے ڈیفینیٹلی آپ کا آپ کی غیرت ایمانی آپ کا جوش ایمانی آپ کا جذبہ ایمانی کہے گا کہ اچھا صرف وہی ہے جو نبی کے طریقے پہ چلے گا ماشاء اللہ جی کو سگ تار محمد شاہ رختاری ہند امانی کا بھی نا بدی راجستان سے عرض کر رہا ہوں اللہ سلسلہ ماشاء ماشاءاللہ اپنا فیض لٹا رہا ہے اور آج کا موضوع فیشن واقعی الحمد اس موضوع کی ہمیں ضرورت تھی اور الحمدللہ موضوع ہمارے بیچ تشریف لا چکا ہے آج فیشن کے نام پر بال بھی ہیئر اسٹائل کے ساتھ ڈاڈی بھی جو ڈاڑی مبارک ہے ایک ایسی عظیم نعمت اسے بھی فیشن کے ساتھ لوگ رکھتے ہیں کپڑے دیکھ لیں چلنا دیکھ لیں گاڑی دیکھ لیں سب فیشن کے تعلق سے نگرانی شورا سے میرا سوال ہے کہ ہم فیشن سے کس طرح بچ سکتے ہیں اس کی رہنمائی فرما دیجئے اور نگرانی شہرا سے مدنی التیجہ ہے کہ کل ہمارے بڑے ابا محمد امداد انصاری انہوں نے مدنی اطیات باکس اپنی دکان پہ لگوایا ہے ان کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں رکس میں برکت عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ کریم آپ کے ان بزرگ کو برکت اتا فرمائے اور ان کے اس اقدام کو اللہ تعالیٰ اپنی بارکا میں قبول فرمائے ان اقدامات کو رہی بات یہ کہ خود کو فیشن سے کیسے بچائیں تو یہاں خاص طور پر جو بچنے کی بات ہم کریں گے ناجائز فیشن سے تو خود کو بچانا ہی بچانا ہے ایسے لباس سے ایسے انداز سے ایسی چیزوں سے جن کو ہم اختیار کرتے ہیں عورتیں بھی ناجائز فیشن کرتی ہیں مرد بھی ناجائز فیشن کرتے ہیں تو اس میں تو بچنا ہے بچنا ہے کہ اس میں پڑھنے سے گناہگار ہونے کے ساتھ ساتھ جہنم کے عذاب کا حقدار بھی ٹھیرتا ہے اللہ قریب ہمیں سنت رسول پر عمل کرنا نصیب فرمائے ایک بڑی حدیث پاک پیاری غذام ہے دو وجہ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احیا سنتی فقت احبنی ومن احبنی کان نیا فل الجنہ یعنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا دخان سبحان دخان بلد اللہ بلد اللہ تو اللہ ہمیں سنت پر محبت سنت سے محبت کرنے کی توفق عطا فرمائے دخان دخان اور اس کا عجر و ثواب بھی ہے کہ کئی ایسی سنتیں ہیں میرے متی جن کے ناظرین لباس سے لباس اور اپنے روز مرہ کے پہننے نر معمول کے بھی لے لینا وہ سنتیں اب وہ ہمارے معاشرے میں ختم ہوتی نظر آئیں گی ختم ہوتی نظر آئیں گے دعوت اسلامی نے کئی سنتوں کو ہمارے معاشرے میں زندہ کیا ہے الحمدللہ تو وہ اب یہ حدیث پاک اتنی پیاری ہے کہ پیارے آکا صلی اللہ تعالی علی وسلم حضرت سعین بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جان لو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا جان لو فرمایا دوبارہ اسی طرح فرمایا اے بلال جان لو عرض کی یارسول اللہ کیا جان لو فرمایا یعنی جس نے میری ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی یعنی اس پر عمل ترک کیا جا چکا تھا تو اس سے ان تمام لوگوں کے عجر کے برابر ثواب ملے گا جو اس سنت پر عمل کریں گے سبحان اور ان کے ثواب میں بھی کچھ کمی نہیں ہوگی اور جس نے سیاح یعنی بری بدعت کو رواج دیا جس جس جسے اللہ اور اس کے رسول ناپسند فرماتے ہیں تو اس پر ان تمام لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہے جو اس بدعت سیاح پر یعنی بری بدت پر عمل کریں گے اور ان لوگوں کے گناہ میں بھی کچھ کمی نہیں آئے گی تو سنت پر عمل کرنے میں ہی آفیت اور بھلائی چپی ہوئی ہے پہنتے ہیں سینڈل پہنتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی اگر ہم سنت کے مطابق پہنتے ہیں تو ثواب ملے گا اس میں نیت اگر سنت ہی کرتے ہیں کہ چپل پہننا سنت ہے تو کیا اس میں بھی کوئی خاص وضع ہے کہ اسی کو اختیار کرے یا جو بھی فیشن چلا جائے جی مختلف قسم کے شوز آ رہے ہیں مختلف قسم کے سینڈلز آ رہے ہیں تو یا آپ کی طرف سے یہی ترقی اسٹڈی نہیں ہے ٹھیک ہے جوتے پے... علماء بھی جوتے تو پہنتے ہیں जी. اور امی سنت کو تو میں نے چپل پہنتے ہی دیکھا ہے صحیح اور جو نقشے نال پاک ہے हु? وہ بھی چپل کی کوئی شبید اس معاملے میں اتنی اسٹڈی نہیں ہے میری ایک مدنی آر بہار ہے اگر وہ ایک مدنی بہار ہے ایک فیشنبل نوجوان کیسے اس نے توبہ کی کیسے نیکیوں کی طرف آیا اگر وہ شامل سلسلہ ہو جائے جی ایک جی اسلام بھائی کا بیان کا خلاصہ ہے یہ فضان سنت جلد اول صفحہ نمبر ترانوے پہ مدنی بہار لکھی ہوئی ہے کہ ایک اسلام بھائی کہتے جی ہیں کہ میری زندگی جو ہے فیشن کے اندر گزر رہی تھی اسی دوران مجھے ایک دفعہ اپنے گھر کے آس پاس صد اماموں کی بہاریں نظر آئیں قریب گیا تو پتہ چلا کہ دعوت اسلامی والوں کا آشکان رسول کا ایک مدنی قافلہ آیا ہوا ہے جس کا سبب ہمارے قریب ہونے والا سنت و برا اجتماع تھا میرے دل میں آیا کہ یہ لوگ طویل سفر کر کے ہمارے شہر آئے ہیں ان کو سننا چاہیے لہٰذا میں اجتماع میں شریک ہو گیا اختتام پر ان حضرات نے مکتبت المدینہ کے مطبوعہ رسالے باٹنے شروع کیے خوش قسمتی سے ایک رسالہ میرے ہاتھ میں بھی آ گیا اس پر لکھا تھا بھیانک اونٹ میں گھر آ گیا کل پڑوں گا یہ ذہن بنا کر رسالہ رکھ دیا اور سونے کی تیاری کرنے لگا سونے سے قبل یوں ہی رسالہ بھیانک اونٹ کا جب وقت پلٹا تو میری نظر اس عبارت پر پڑی شیطان لاکھ سستی دلائے مگر یہ رسالہ ضرور پڑھ لیجیے انشاءاللہ آپ کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا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 بہرحال میں نے وہ رسالہ پڑا میری نیند اچٹ ہو گئی کافی دیر تک میں روتا رہا راتوں رات میں نے عزم کیا کہ صبح ہاتھ و ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کروں گا جب صبح والدین کی خدمت میں عرض کی تو انہوں نے بخوشی اجازت مرحمت فرما دی اور میں تین دن کے لیے آشکان رسول کے ساتھ مدنی قافلے کا مسافر بن گیا کافلے والوں نے مجھے بدل کر رکھ دیا الحمدللہ میں نمازی بن کر پلٹا سبز امام شریف کا تاج میرے سر پر تھا تن مدنی لباس سے آراستہ ہو گیا میری ماں نے جب مجھے تبدیل ہوتا دیکھا تو بے حد خوش ہوئی اور خوب دعاؤں سے نوازا عزیز اور رشتے دار سب مجھ سے خوش ہو گئے الحمد للہ آج کل دعوت اسلامی کی ایک تحصیل مشاورت کی خادم کی حیثیت سے حسب توفیق سنتوں کی دھومیں مچا رہا ہوں اردو دعوت اسلامی نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تبدیل کیا مدنی ماحول سے پہلے آپ بھی فیشن وغیرہ کیا کرتے تھے اور وہ جس فیشن کا آپ تصور کرتے ہیں وہ کرتا تھا بننا سنورنا فیشن کر لیے آپ نے خود اپنی زندگی میں فیشن کر لی اور جو آپ کا ٹائم تھا اب آپ کی داڑھی لال ہو گئی ہے اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ فیشن چھوڑ دو اگر کسی نے ماضی میں کوئی برائی یا کسی کمزوری یا کسی نقصان دہ کام کیا اور اگر میں نے ماضی میں اگر کوئی کاروبار میں نقصان کر لیا ہے اور آج اگر میں کسی کو یہ سمجھانے بیٹھوں کہ یار وہ کام مت کرنا کہ تمہیں نقصان ہو جائے گا تو وہ بولے گا نا جب تیری کالی جا تھی تو نے نقصان تو کر لیا اب مجھے کیوں منع کر رہا ہے میرے کو بھی نقصان کر لینے دے جواب دے گا وہ جواب یہی ہے, پاک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا مناہ بزم بن جو اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے گناہ سے ایب لگائے جس سے وہ توبہ کر چکا تھا لم یا مت حتہ یا اس وقت تک دنیا سے جائے گا نہیں جب تک وہ خود اس میں نہیں ہو جائے گا تو اس لیے گناہ کی مثال کسی کو نہیں بنانی چاہیے وہ ایک بات ذہن میں آتی ہے سننے والوں کے ذہن میں باغات آ جاتی ہے تو اس کا جواب دینا جہاں مقصود تھا ورنہ اللہ محفوظ فرمائے ایپ لگانے سے اور آر دلانے سے بات جو اس طرح کے لوگ ہوتے جو فیشن وغیرہ کی طرف ہوتے ہیں اب جیسے کچھ مذہبی ہولیا والے اسلامی بھائی ہیں تو اگر وہ کوئی اچھا چشمہ پہنے یا کوئی خوبصورت انداز کا کوئی مثال مل رہا ہے بات چیز ایسی ہیں محسن بھائی جو خلاف شریعت نہیں ہے خلا پنت ایک چیز ہے جو سنت پر یہ میں سنت پر عمل نہیں کر رہا صحیح مگر اسے خلاف سنت بھی نہیں کہتے صحیح, صحیح یہ دونوں جملے الگ الگ ہیں ٹھیک ہے سنت اور عمل نہ کرنا یہ الگ فعل ہے اور خلاف سنت ہونا اس عمل کا یہ ایک الگ بات ہے ٹھیک ہے پہلی بات دوسری بات بہت ساری چیزیں نا وہ آپ کی طبیعت اور آپ کے مزاج کی ترجمان ہیں آپ لے سنت ہے نا ان کو بیسیکلی استری والے پریس والے کپڑے ذاتی طور پر ان کو پہننا پسند نہیں ہے صحیح مگر آپ پہنتے استری والے کپڑے ملتے ہوئی پہنتے ہیں آپ تو یوں مطلب کہ بہت ساری ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے مزاج کی ترجمان ہیں یعنی آپ کیا چیز دیکھ کر امل سنت کو ایک بڑا خوبصورت اور بڑا ہی مطلب کہ ہائی فائی قسم کا چشمہ یعنی ہم جب باپا نے پہنا تو ہمیں لگا گیا وہ دس سال کا فرق آ ہے اللہ لیکن آپ نے ایک دفعہ پہنا پھر نہیں پہنا مزاج میں نہیں ہے ٹھیک ہے ایک چیز مزاج میں نہیں ہے یہ دو دو مزاج میں نہیں ہے یعنی ایک اسلامی بھائی امیر سنت کے لیے بڑی خوبصورت چٹائی لائے تھے وہ چٹائی اب بھی اگر لینے جائیں تو شاید ہزاروں روپے کی آئے گی تھی تائیوان کی میرے سامنے سارا واقعہ کیا ہے اور میرے سب کو چٹائی توحفے میں دیکھ آپ چٹائی پر سوتے ہیں آپ چٹائی دیکھ کر آپ سمجھئے کہ یہ ہے قیمتی مہنگی ہے تو آپ نے فرمایا کہ چٹائی پر سونا کیا ہے سادگی, سادگی. یہ وہ سادگی والی سنت ہے تو کیا اتنی مہنگی چٹائی پر سونا سادگی ہے اللہ تو آپ نے وہ چٹائی انہیں کہہ کر واپس کروا دی اور وہ ریٹرن ہو گئی ہوگی اب عرض یہ ہے کہ مزاج کی بات ہے میرے مزاج میں ذاتی طور پر ذاتی طور پر میرے مزاج میں ویسی سادگی نہیں ہے جس کی جو سادگی میرے سنت میں میں دیکھتا ہوں Allah. اور واقعی جس جو سادگی ایک مطلوب و مقصود و محمود کے درجے کو پائے میں اپنے اندر وہ سادگی والا کیونکہ شروع سے ہم اس ماحول سے پلے بھرے نہیں ہیں امیر سنت کی ابتدائی پروریش اور ابتدائی حالات بھی جو تھے نا اس کا بھی بہت بڑا آپ کی زندگی پر اثر ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آج مطلب کہ وہ ہماری پروریش اسے ہوئی نہیں ہے اور ہمیں وہ چیز ہم کبھی ہم نے دیکھی نہیں ہے نہ کبھی اس راستے سے گزرے ہیں تو اب بہت ساری چیزیں ہیں کہ امیر سنت کو دیکھ کر ان کے قریب رہ کر ذہن بنتا ہے لیکن ذہن کا بننا پھر اسی بنے ہوئے ذہن پر عمل کا بھی آ جانا یہ اتنا آسان نہیں ہے ماشاءاللہ آج آج... جواب اچھا سے میرا سوال کا تھوڑا سا وہ ویو یہ تھا کہ اگر ملفاظ مذہبی اولیا والے نے اس طرح خوبصورت لباس مثال وہی سادہ ہے, وہ ہے سفید ہی مگر خوبصورت پہنا ہے یا اوپر کوئی خوبصورت کوٹ پہنا ہے اس پہ کسی بندی؟ نے اعتراض کیا اگر آپ فیشن کا منع کرو تو خود اتنے خوبصورت بنٹن کے گھومشن ہمارے یہاں فیشن سے مراد ناجائز فیشن ہے جس کا ابتدا ہی مہاروج بھائی نے ارض کر دی باقی جس کو شریعت میں ایک بات کہتا ہوں جس کی شریعت مذمت نہیں کرتی نا اس کی مذمت جہالت ہے اللہ بڑا بہترین مدنی پھول ہے کیا بات مدینہ مدینہ واہ ایک دفعہ پھر اگلی ایک دم شونا ہے آپ بھی کھو جاتے ہو کبھی موبائل میں کبھی اس میں کبھی اس میں یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ عمران کو کیسے گھیرنا ہے تو بھائی کا کہنا یہ ہے کہ آپ چاروں مل کے نگرانی شور کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے جو کہا وہ بتا رہا ہوں لیکن آپ بے فکر رہے نگرانی شور ہمارے بڑے سمجھدار انسان ہیں وہ آپ چاروں کو جو ہے نا گول کر دیتے ہیں آؤٹ کر دیتے ہیں وکٹیں اڑا دیتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں چلتا ان کا کہنا ہے آپ کو پتا بھی نہیں چلتا آپ کی وکٹیں اڑا دیتے وہ کتنا سمجھدار ہوگا تو گھر بیٹھے پتا چل رہا ہے یہ سوال ہے جی کہ نگانو شریش سوال ہے آپ اپنے ہاتھوں پہ کیا لگاتے ہیں اور کیا آپ بھی فیشن کرتے ہیں کیا ہاتھوں پہ کیا لگاتے ہیں آپ آپ کے ہاتھ آج لگ وائٹ وائٹ نظر آ رہے ہوں گے وائٹ اور کچھ ماشاء اللہ نہیں یہ طبیت یہ طبیعت ہے آپ کی یہ تو طبیعت ہے آپ جب کیا لگایا ہاتھوں پہ کچھ بھی نہیں لگایا اچھا کریم شریم کی وائر کریموں سے میں دور ہوں ٹھیک ہے جی اچھا یہاں یہ سوال ہے جی بلکہ کریم تو میں نے ماضی میں بھی لگائی نا مادری ماحول سے پہلے بھی میرا کریم کا تجربہ کہ کریم سے چہرے پہ جو کریم لگاتے ہیں اسے دانے نکل آتے میرا اپنا یا تو میری اسکین جو ہے نا وہ سینسیٹیو کریم کے قابل نہیں ہے کریم نہ ویسے بھی اکثریت کا یہی حال ہے کریم لگاتے ہیں ان کو بھی سردی کی گرمی کی اس طرح کی کریموں کا مزاج نہیں ہے ایک بندہ تھا ایسا مجھے چٹکلا یاد آ اس کے چہرے پر نا کالا سا ایک نیلا کالا سا داغ بنا ہوا تھا گال کے قریب تو میں نے کہا میرا کہ کیا ہو گیا آپ کو تو وہ بھی تیرا سادہ سا آدمی تھا انہوں نے کہا کہ جی میں وہ رنگ گورا کرنے کی کریم لگا رہا تھا وہ کریم پھر سے میں دار رگڑ لی ہے تو اس لیے سے جل گئی ہے یہ معاملہ ہو گیا چلے آگے چلائی چلائیے تو رنگ گورا کرنے کے لیے چلیں ان الفاظ میں کہہ لے کہ چہرے پہ نور لانے کے لیے کیا کرنا چہرے پر رونا کو نور لانے کے لیے تاجد کی نماز سلحان اللہ یعنی سارے امام سارے جتنے بھی کھڑے ہیں ان میں جتنی بھی امامت کی اہلیت ہیں جو بھی خصوصی جو بھی ایک خصوصیات ہے سب سیم بھی ہو جاتی ہے نا فائنلی وہ نے یہ لکھا کہ دیکھو کہ کس کے چہرے پر رونق زیادہ ہے سلحان اللہ نور زیادہ ہے رونق زیادہ ہے اس کو امامت کے مسئلے پہ کھڑا کر دیں کیونکہ وہ تہجد گزار ہوگا سلحان اللہ یہاں <سؤال> پہ ہے یہ ایسا ہی ہے یہ خوبصورتی مراد ہے یہ جو آپ نے جزیہ بیان فراہم اس میں یہ خوبصورتی مراد ہے ہمارے ہاں تو کچھ اور سمجھتے بھائی مطلب کہ ہر چمکتے چیز سونا نہیں ہوتے یار جزاک اللہ دنیا میں بھی چہرے سفید ہوں گے اور قیامت میں بھی اللہ کریم نے فرمایا جو ہوئی یوں میں ذم کچھ چہرے اس دن بڑے روشن ہوں گے خوش ہوں گے اللہ کریم کی طرف سے جو ہے وہ خوشخبریاں پا رہے ہوں گے مسکرا رہے ہوں گے تصویریں خزان الفان کے اندر ہے یہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز ادا کرنے والے ہوں گے یہ بھی ارشاد یہاں محمد بابر بھائی ہیں شہر کا نام منشن نہیں ہے پہلا سوال اسلامی بہن کا سراول پنجی سے یہ محمد بابر نام ہے ان کا شہر کا نام منشن نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بھائی خشکی دور کرنے کے لیے کریم یا لوشن لگا سکتا ہے کیا یہ بھی فیشن ہے کریم یا لوشن لگانا اگر مطلب کہ کوئی اس میں نزیز چیز نہیں ہے اور اس میں اور کوئی مانے شرعی نہیں ہے تو ایک مبہ فعل ہے تو اس کی شرعی گرفت ہی نہیں ہے ٹھیک اس کو کیوں منع کیا جائے گا کال کی طرف چلتے ہیں میرا نام محمد حسن رزا اطاری ہے نگارہ شرا کیا آپ مدنی ماحول سے پہلے فیشن کیا کرتے تھے مدنی ماحول سے پہلے فیشن سے مراد دی جو کپڑے اس طرح جو پہنتے ہیں نت فیشن والے تو وہی انداز تھا جو عموماً مدنی چینل پر ماضی میں کچھ اس طرح دکھایا بھی گیا تھا تو ایک ایسا ہی انداز تھا آج کل کیا چل رہا ہے وہی فیشن چھوڑنے کی وجہ کیا مدنی ماحول اور کچھ بھی نہیں مطلب وہ اس طرح کا زندگی گزارنے کا انداز جو چھوڑا تو وہ مدنی ماحول ہی ہے کیا بار اور کچھ بھی نہیں ہے کیا محسوس کرتے ہیں آپ ایک, ایک طرف وہ آدمی جس نے لباس بھی پہننا ہے اور سب سے الگ نظر آنا ہے اور پھر وہ ایسی وضاح کتا اپنا لے جس میں اگر دس بندے بیٹھے ہیں تو پہچان ہی مشکل ہو کئی لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں مدنی چینل سارے لگتا ہے جی میں ایک ہی بندہ بیٹھے ہیں یعنی ایک ہی جیسے لگتے ہیں سارے اچھی بات ہے نا ایک ہی جیسے لگے ویسے بھی ہمارے اندر تقسیم کیوں ہونی چاہیے میں میں ایک دوسری دوسرے پیرا میں بات ایک, ایک, ایک وہ ہے جیسے ہم تاثرات بھی سنتے ہیں کے بارے میں الگ نظر آتے تھے اور تھا اور دوسرا ہے کہ ایک وہ وضاقت اپنا لینا کہ جس کے اندر وہ ایک نمایاں ہونے والا جو پہلو ہے وہ نہیں ہونا جائے جائے خود نمای خود ستائشی اور اپنے آپ کو سب سے منفرد طور پر کرنے والا جو ایک وس ہوتا ہے عادت ہوتی ہے اس کو آپ پسند تو نہیں نہ کہیں گے سر کہ سر یہ سر شریعت میں اس کو پسندیدہ قرار دیا جائے گا ہم لوگ 92 کی میں بات کر رہا ہوں مسجد الحرام کے باہر میں باپا کا جو جنم مدینہ کا جو قافلہ تھا میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مسجد الحرام کے باہر شاید یہ عمرہ کر کے فارغ ہوئے تھے یا جو تھا زینے پر بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں ایک شخص آیا پتہ نہیں کس ملک کا تھا کہنے لگا کہ وہ الیاس قادری صاحب سے ملنا ہے اب باپا تھے ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے ہم باپا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے لیکن چونکہ انداز بالکل باپا کا بھی بالکل آپ کے سامنے جو انداز ہے تو وہ نہیں پہچان سکا مسکراتے رہے ہم سب تو وہ نہیں پہچان سکا پھر تعارف کروا دیا کہ یہ امیرے لئے سنت ہے تو اگر کوئی ایسی ہے تو کیا آ رہ جائے حتیٰ کہ آقائ دو جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو الگ سے کوئی خصوصیت کے ساتھ نششت بھی نہیں تھی آقا نے اپنے لوگ کو خصوصی نشش تک نہیں رکھی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ چیزیں تو کہاں ہیں ہمارے اندر آ گئی ہیں یار آ گئی ہیں ہم لوگوں نے اسلام الدین کو پڑا سمجھا ہی نہیں ہے یہ تو یہ نکالنا نا یہ چیز نکالنا بڑا مشکل ہے آپ تو ابھی اتنی آسانی سے یہ الفاظ ادا کر رہے ہیں نا مشکل ان کے لیے تھی محروز بھائی جنہوں نے ابتدائی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو اسٹارٹ کیا بتا رہا ہوں آج ہمارے لیے مشکل نہیں ہے آج ماں باپ ترستے ہیں کہ ہمارا بیٹا مدنی ماحول میں چلا جائے داڑھی والا ہو جائے امامے والا ہو جائے کیا معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے نشہ اتنا بڑھ گیا ہے بے حیائی اتنی بڑھ گئی ہے اور مطلب کہ بے باقی اور جرت اور گناہوں کا اور نہ فرمانے کا انداز اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب کہتے ہیں نا کہ ہمارے میمنی میں کہاوت ہے ہمارے میمنی میں کہاوت ہے محمر زبان میں وارے نہ وڑیو ہارے وڑیو یعنی کہ اتنا اتنا ان کو بدلنے کی کوشش کی نہ بدلا بدلنے سے نہ بدلا ہار کے بدلا ہو ہے نا وارے نہ وڑیو ہارے وڑیو ہارے ہار ہار کے یعنی کہ نے کوشش کی تو نہیں بدلا لیکن ہار کے بدلا کہ اب اس کے پاس آپ نہیں ہے ایک اتنی بڑی مسلم کمیونٹی آپ کو دنیا میں ملے گی جن کے پاس ابھی اس بات کو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس وے کے سوا کوئی دوسرا وے نہیں ہے اگر نسلیں بچانی ہیں تو یہ راسا اب اتنا مشکل نہ رہا محروز اس وقت جب امید سنت نے داڑھی رکھی تھی تو داڑھی رکھنے کا رواج نہیں تھا امام شریف سجایا ماما شریف سجانے کا رواج نہیں تھا صحیح. اب الحمد ایک بن گیا اللہ, <سؤال> اللہ کا اللہ تعالی مل سنت کو سلامت رکھے <سؤال> ان کا اس روئے زمین پر اس طرح کے کارنامے میں ہی از ون اینڈ اونلی پرسن ان دس پلانٹ اس زمین پر اس طرح کا کوئی دوسرا شخص روئے زمین پر اگر دنیا میں آپ کی نظریں نا آپ مجھے بتا دیجئے ایسا شخص آپ بڑے سے بڑے بڑے سے بڑے مشہور آدمی کو لے لیں کہ لوگ جس کے جس کو اتنا فالو کرتے ہوں اب میں چیلنج کرتا ہوں سارے چلے آج متنی مطلب نہیں چل بٹ چیلنج ہے دنیا بھر کے تمام تر علم و معلومات و تجربہ رکھنے والے لوگوں کو کہ ایسی پرسنالٹی مجھے دکھائیں کہ جس کے اس طرح کے انداز کو پچھلے تیس پینتیس سالوں سے کنٹینیو فالو کیا جا رہا ہر پانچ دس سالوں میں تو بندے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں شہرتیں ختم ہو جاتی ہیں لوگوں کی اور انداز بدل جاتے ہیں کوئی دوسرا مشہور ہو جاتا ہے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں ہی از ون اینڈ اونلی ان دس ارتھ میں اس زمین پر اس طرح کا دوسرا شخص پاتا نہیں ہوں میں نہیں پاتا آپ کو میں کہہ رہا ہوں مجھے بتا دیں اس کا نام سری نلیاس کاجری واہ واہ میرا پیر اور کوئی نہیں ہے وہ ان کے چپل جیسے لوگ چپل پہنتے ہیں وہ تو وہ مطلب وہ گڑی جیسی گڑی پہنتے ہیں ان کے کرتے جیسے لوگ کرتا پہنتے ہیں یار ان کے پجامے جیسے لوگ پجامہ پہنتے ہیں ارے میں نے خود کہا تھا کہ میں نے جب پاپا کو پہنے کا میں نے شلوار سے پجامے میں آنا نا میرے لیے جہاد تھا اللہ اگر آپ کو دیکھے پجامہ پہن لیا میں میرے کو پجامہ چلا لگ گیا آپ پجامہ پہنتے ہو سہانا تو ہاں یوں یوں پائجامہ نہیں ہم نے کبھی پائجامہ پہنے نہیں تھا شلوار پہنتے تھے یار جمعہ جمعہ کبھی میرے کیسے تھا یہ پجامے کا وہ نہیں تھا لیکن اسلام اب لوگ کہیں گے کہ بھائی تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ لوگ ان کو اتنا فالو کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے بڑھ کر میرے نبی پاک کو فالو وسلم یہ فیضان ہے مصطفیٰ کا یہ مصطفی کا فیضان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آپ کے غلاموں پر برس رہا ہے تو ان کی اداؤں میں چونکہ ادائے مصطفیٰ کی جھلک ہے حلی تو حلی ملہ مسلمان ملہ اگر اس طرف نہیں لپکے گا تو کس طرف لپکے گا یار کیا بات ہے ارے جو نہیں لپک پا رہے نا وہ ہم کو آ کر ملاقاتوں میں کہتے ہیں دعا کرو داڑھی رکھ لو کیا جو نہیں رکھ رہے یقینا ہوتا ہے کہ داڑھی رکھ لو اس بےچاری کی بے بسی دیکھو اس میں کتنا نفس کا قابو ہو گیا ہے اس پر اس پر نفس کا قابو جی ہو گیا جو داڑھی رکھنا چاہتا نہیں رکھ پا رہا وہ امامہ باندھنا چاہتا نہیں اس کو آپ اچھے لگ رہے ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اچھے لگ رہے ہو میرے تو بڑا جی چٹکلا ہو گیا میں ایک نشست سے فارغ ہوا کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا سلسلہ ہی ریکارڈ ہوا تھا ہمارا مدنی چینل کا تو ایک تعلیمی یافتہ یونیورسٹی سے فارغ نوجوان تھے انڈسٹریل ٹائپ کے تھے پڑے لکھے تھے اور بالکل وہ اپنے پینٹ شرٹ جو ان کا ایک لباس ہوتا ہے اس میں تھے آئے ہوئے تھے مگر اہل محبت تھے محبت کرنے والے تھے ہم کو چاہتے تھے بلکہ میں کہوں ہمارے اپنے تھے ہمارے ہولیے میں نہیں تھے مدنی ہولیے میں نہیں تھے جب میں جا رہا تھا تو مجھے گاڑی کے پاس لے کر کھڑے ہو گئے آج تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کی نشیش تھی گاڑی میں اکبر بھائی تھے اس وقت یاد پڑتا ہے تو انہوں نے کہا کہ عمران یہ بتاؤ کہ پڑھا لکھا سلجھا ہوا طبقہ ہمارے قریب کیوں نہیں آتا یہ میں لائف کر رہا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا وہ شاید کئی ان کی نمائندگی کر رہا ہوں اب میں ان کی دس منٹ تک آلموسٹ سنتا رہا ایک یہاں سے بولتا دوسرا وہاں سے بولتا تیسرا وہاں سے بولتا کڑنتی کڑنتی جب وہ ان کا جو مجھے پہنچانا تھا ان کے نزدیک وہ پہنچا چکے تو میں نے ان سے ان کا انٹرویو لینا شروع کر دیا آپ کا نام جی آپ کی کوالیفیکیشن اچھا کیا کام کرتے ہیں اچھا یہ کام کرتے ہیں تو انہوں نے جو اپنا جو انٹروڈکشن مجھے دیا نا مطلب میرا اس طرح ون ٹو ون ان سے فرسٹ ٹائم تھا شاید بائی فیس ہوا ہوگا لیکن ون ٹو ون فیس فیس میرا فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ اس طرح کا مکالمہ تھا انہوں نے جو اپنا انٹروڈکشن دیا اپنی سی وی بیان کی میرے سامنے اپنا بائیو ڈیٹا بیان کیا انہوں نے جو میرے سامنے میں نے کہا آپ اسی طبقے کی تو بات کر رہے ہیں جو آپ میں ہے آپ میرے قریب کیا کر رہے ہو اللہ حکمر آپ ہی تو داودست کے قریب ہو آپ کو داؤودستان اچھی لگتی ہے ہم کو اچھی لگتی ہے تو آپ کس کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں مجھے یہ سمجھا دیں جس پڑھے لکھے لوگوں کی آپ بات کر رہے ہو جس ایلڈ کلاس کی آپ بات کر رہے ہو جس بزنس کمیونٹی کی آپ بات کر رہے ہو جس ایجوکیشن سیکٹر میں رہنے پرنے والوں کی آپ بات کر رہے ہو واٹس دا ڈفرینٹ بٹوین دم اینڈ یو ٹھیک کیا فرق ہے آپ کے اور ان میں وہ سب میں نے کہا میں آپ کو فرق بتاتا ہوں آپ کی مینٹلٹی کے اندر ہے نا محبت ہے عشق ہے اللہ اور اس کے رسول سے ان کے طریقے پر چلنے والوں سے تو جس کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی نا اس کو دعوت سامنے اچھی لگے گی واہ اس کا تعلق الٹ کلاس سے یا فلاں کلاس سے یا اس کلاس سے نہیں ہے اس کا تعلق تو ہائی کلاس سے ہے محبت بڑی کلاس سے ہے چاہت بڑی کلاس سے اور وہ کہیں بھی رہتا ہمارے پاس یونیورسٹی کے کالج کے ڈاکٹرز آتے ہیں یہ آتے ہیں یہ پروفیسر آتے ہیں یہ آتے ہیں وہ ان کو آپ اچھے لگتے ہو میں اتنا جانتا ہوں آج رات وہ کلا جزیز آ رہے ہیں ان کو آپ اچھے لگتے ہو وہ یہ الگ بات ہے کہ وہ کلچر اور ماحول کی وجہ سے کسی وجہ سے بھی آپ کے اس انداز کو ایڈ نہیں کر پا رہے لے نہیں پا رہے لیکن یہ کہنا کہ آپ ان کو اچھے نہیں لگتے ہو یہ نہیں ہے اس سے میرا اتفاق نہیں ہے آتے ہیں مائع رمضان مبارک میں اس کے دیگر موقع پر جب میں ہر ہفتے غریب کے بعد بیان کرتا تھا تاجر کو کیسا ہونا چاہیے نہیں مغرب تعیشہ ہر ہفتے کرتا تھا مغرب تعیشہ اور اس میں ٹھیک ٹھاک بزنس کمیونٹی آتی تھی رمضان عالم اب بھی آتے ہیں بیٹھتے ہیں تو آپ اچھے لگتے آسانی کے نہیں لگتے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی میں ہر شعبے اور ہر کلاس کے لوگ یہ کے چاہ رہے ہیں بھی آپ کو صرف وہ لوگ دعوت اسلامی والے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے آپ کا مدنی ہولیا اختیار کیا ہے گیٹ اپ اختیار کیا ہے ادر میں کہتا ہوں کہ دعوت اسلامی میں مدنی ہولیا والے کم اور جو مدنی ہولیا والے نہیں ہیں مگر دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں چاہتے ہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ امیر سنت کے مرید ہیں امیر سنت کو انہوں نے اسی حال میں قبول کیا ہے ٹھیک ہے کہ یار یہ, یہ شخص یہ جو ہے یہ ہمارا پیئے یہ سبزی والا یہ سفید کپڑے والا یہ چادر والا یہ مسواق رکھنے والا یہ جو مدینہ مدینہ کرتے ہیں نا یہ مٹی کے پائلے میں جو پیتے ہیں نا یہ جو کھال پر بیٹھتے ہیں نا بکری کی یہ اور یہ جو یہ جو پرسنالٹی ہے نا جو یہ آتی ہے ہمارے سامنے جس طرح اٹھتی ہے جس طرح بیٹھتی ہے جس طرح یہ بولتی ہے یار یہ شخص جو ہے نا یار یہ غیر سیاسی دنیا کا بہترین آدمی ہمیں نظر آ رہا ہے جو نا جو معاشرے کو بچا رہا ہے تو یہ ان کا ضمیر کہتا ہوگا یار پیر ایسا ہونا چاہیے لا لا پیر ایسا ہونا چاہیے یہ ہدایت بھی دے رہا ہے نصیحت بھی کر رہا ہے یہ روتے بھی ہیں اللہ اس کے رسول مسکراتے بھی ہیں یار یہ کتنا پیارا ہے یہ یہ ملتے بھی ہیں رات رات بھر یہ اتنا مطلب ہے یہ حسن بھی اللہ نے کس طرح نوازا ہے کوئی ثانی نہیں ہے جواب نہیں ہے کوئی ایک کا ٹوٹا بھی نہیں ہے یار پوری پورے کمپلیٹ پرسنالٹی ہے تو یہ تو اس کو مرید کچھ تنہیں سے لوگ ملیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا یار یہ بھی مرید ہو سکتا ہے یہ مورو کا باپا کا مرید دیکھ لینا بہت بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہوں گے بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہوں گے ہمیں تو جب ہم اپنے دعوت اسلامی کے بعد کاموں کے لیے جب ہمارے ذمہ داران ڈپارٹمنٹ میں شعبوں میں یا کسی جگہ جاتے ہیں نا تو وہاں سے ایسے افراد باقاعدہ نکلتے ہیں یقین مانیے میں دنیا کے ایئرپورٹوں پہ گیا ہوں پاکستان کے علاوہ دنیا کے ایئرپورٹوں پہ گیا ہوں میرا ہاتھ پکڑ کے سائڈ میں لے جاتے ہیں ایئرپورٹ پر کام کرنے والے آفیسر ٹائپ کے لوگ صحیح. سائڈ میں لے جاتے ہیں آپ والا کا مرید مرید لگی ہوئی ہے دنیا میں سنت جو ہے ابھی پاکستان سے باہر ہیں اور آپ یہاں پر ہیں کیا محسوسات ہیں آج کل آپ سے دیکھیے محسوسات کبھی کیسے کبھی کیسے کبھی کیسے لیکن کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پر یادیں بڑھ جاتی ہیں میں اس موقع پر ایک شیر یاد آگا کیا بات وہ شیر تو مدینے سے واپسی کا ہے لیکن یہاں بھی کہ مرشد چلے گئے تو یوں سمجھے کہ مدینے سے واپسی آنے والے کی یہ کیفیت کسی شعر نے بیان کی ہے میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں زندگی جیسے بج سی گئی ہے زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے میرے باپا کیا چلے گئے ہیں میرے باپا مجھ سے باہر کیا چلے گئے ہیں زندگی جیسے بج سی گئی ہے کے سونی سونی گھر کے اندر فضا سنی سونی گھر کے اندر فضا سونی سونی گھر کے باہر سما خالی خالی گھر کے اندر فضا سونی سونی گھر کے باہر, باہر سما خالی, خالی, خالی اتنی محبت, محبت امیر سنت کے لیے اتنی سڑپ ہے آپ کی لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنی محبت امیر سنت سے کرنے سے آپ کو کیا حاصل ہوگا یا کوئی مرید جب اتنی محبت کرتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے جو ہم اتنا زور دیتے ہیں پیر کی محبت پہ پیر کی محبت میں پیر کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھاتی اللہ اگر پیر کامل ہے جامع شرائط ہے تو اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھاتی کیونکہ آپ نے اسے محبت کی اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے کچھ کوز اور پیغامات ساتھ لینے کو پیغامات لینے سے پہلے جی سوال میرا بھی آج کولر کی باری جب آئے گی پھر ایک ساتھ ہی آئے گی میں لگے ہاتھ ہوں اپنی بات بھی کر ہی دوں ظاہر سی بات ہے ہم تو بات کر ہی لیتے ہیں اپنی یہ آج مجلس وکلا اینڈ ججز کے تحت جو ہے وہ سلسلہ ہے ججز اور وکلا آج فلان دینا میں آئیں گے انشاءاللہ کیا تیاری کی ہوئی ہے آج نے بیان کی کیا بیان کرنا ہے مقدمہ تھوڑی لڑنا ہے کیا لڑائی کی ہوئی ہے بکلا آ جج آ رہے تو میں نے وہ مقدمہ تھوڑی دے رہے ہیں ہاں ان کے ساتھ میں کیس رکھوں گا میں اور وہ ان کا اپنا کیس ہوگا شاید ان کا اپنا کیس ہوگا اس میں انہوں نے سوچنا انہوں نے سمجھنا انہوں نے فیصلہ کرنا وکیل بھی جج بھی ہے میں نے تیاری رہا تھا حال ہی میں پاکستان کے چیف جسٹس ہیں ان کا ایک میں نے بیان پڑھا تھا اس بیان میں ایک لفظ تھا اس لفظ میں کہ تحت ہمارا دین ہمارا مزہ ہمارا اسلام بڑی رہنمائی کرتا ہے انشاءاللہ اس موضوع کو بھی کوا لینے کی کیا بات چیف جو موجودہ جو ہمارے ملک کے چیف جسٹس ہیں انہیں کا ایک کامنٹ تھے میں نے پڑھا تھا تو اسی سے ریلیٹڈ ان چند باتیں بھی ہوں گی تو اسلام و دین کی بات پہنچانا ہوتا ہے اور یہ معاشرے کا چوک بہت ہی اہم طبقہ ہے اور ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کروڑوں لوگوں کا اس شعبے سے واست پڑتا ہے مختلف انداز سے اور یہ شعبہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ یہ آپ کا کوئی معاملہ حل کر دے یا آپ کا کوئی معاملہ حل کر دے یہ شعبہ اس لیے بھی ہے کہ یہ روزگار کمانے کا بھی ذریعہ ہے ایک پروفیشن بھی ہے ایک پیشہ بھی ہے سیلری بھی ملتی ہے آپ کی آمدنی کا یہ ذریعہ بھی ہے تو آمدنی کا ذریعہ بھی ہو ذمہ داری بھی ہو اور سنسٹیویٹی بھی ہو بہت ساری چیزیں چونکہ اس کے اندر ہیں پھر لوگوں کی توقعات بھی ہوں پھر اس پر اعتماد جتنا بڑھے گا اتنا فائدہ کتنا اس پر اعتماد جتنا گھٹے گا اتنا نقصان کتنا تو یہ ساری چیزیں جب پیش نظر ہوں تو ظاہر ہے کہ اس اجتماع کی اہمیت اور اس طبقے کی اہمیت ان افراد کی اہمیت کو بھی سمجھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے میں تو چاہوں گا کہ جو ایل کر رہے ہیں جو لا کالج میں پڑھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ لا کالج کی کیا تیاری ہے لیکن آج تو خیر اتبار ہے آج تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ابھی باتوں باتوں میں ذہن میں آ رہا تھا آپ نے سوال کیا تو ذہن میں آیا کہ جو لو کالج ہوتی ہیں جس میں لوگ ایل کر رہے ہوتے ہیں قانون پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کا آنا بھی بہت ضروری اور اکیڈمی میں جو ہوتے ہیں جو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ بہت جلدی عموماً پک ان کی تربیت آسان کچھ ویڈیو کالز ہیں ان کو شامل کرتے ہیں ویڈیو سوالات ہیں اور پھر آڈیو کالز کی طرف بھی چلیں گے مہروز بھائی انشاءاللہ اللہ باہر مارکیٹوں میں جا کر کے کچھ جہی ویوز بھی لیے گئے ہیں تاثرات بھی لیے گئے ہیں سوالات بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں تو آئیے کچھ ان میں سے کچھ کو شامل کرتے ہیں جی محمد عمران احمد بات کر رہا ہوں کریم سینٹر سے آ, میرا مطلب یہاں کام ہے ماشاءاللہ میں حاجی عمران عطاری کا سلسلہ دیکھتا ہوں لبیک میں حاضر ہوں بہت پیارا بڑی رہنمائی بھی ملتی ہے اور نگران شناخ کو دیکھ کر یہ بھی دل میں ایسا ساتھ پیدا ہوتے کہ مطلب ہم بھی اس طرح نیک بنے کریں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے میرا حاجی عمران عطاری سے یہ سوال ہے کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے یا اللہ کا زیادہ مطلب نیک بندہ بننے کے لیے اور دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کے لیے ایسا کون سا عمل کیا جائے کہ جس کی مطلب ہم بھی نیک بن جائیں ہم بھی مطلب اللہ والے دل میں خوف خدا آ جائے رونے والی آنکھیں ہمیں بھی مل جائیں تو برائے مہربانی نگرانی شرا سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کچھ ایسا ہمیں بھی مطلب بتا دیں کہ ہم بھی نیک بن جائیں آپ کی طرح باپا کے چاہنے والے بن جائیں نیک ہو جائیں والی مل گئیں میرا ایک چیز ایڈ کروں گا ان کے سوال کے ساتھ آج صبح ایک تحریری پیغام ملا تھا کہ میں ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ مدنی کام کر کے دنیا سے جاؤں تو مجھے بتائیں میں کیا کروں دونوں کو آپ زمزم. دار مدنی, اللہ اللہ مدنی مذاکرے میں براہ راست انہوں نے ہسپتال سے کال کی تھی رو رہے تھے بےچارے اور لائف برائے راستہ اور انہوں نے کچھ اس طرح کہا تھا کہ میں آج بیمار ہوں مجھے احساس ہو رہا کہ کاش کے میں یہ یہ کام بھی کر لیتا آپ صحت مند ہو آپ کر لیں اس طرح کے انہوں نے اس کیفیت میں اپنے مدنی پور بیان کیے تھے تو آکا صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ جو ارشاد ہے نا کہ صحت کو بیماری سے پہلے گنی مت جانو جوانی کو بڑھاپے پہ سے پہلے گنی مت جانو فراغت کو مصروفیت سے پہلے گنی جانو یہ بہت امپورٹنٹ ہے زندگی کو موت سے پہلے گنی مت جانو اتنے واضح اور اتنے کھلے اور اتنی مطلب کے گفتگو ہے یہ اتنا پیارے مدنی پھول ہیں کہ مطلب لوگ ورشب لگاتے ہیں نا خرید پانچ مدنی پھولوں پر اگر ورشب لگے نا تربیت کے تو دنیا کا کون سا پروفیشنل ہے دنیا کا کون سا فرض ہے جن, جن کے لیے پانچ مدنی پھولوں میں ہدایت راستہ اور ترغیب اور تربیت نہیں ہے ہر بڑے سے بڑا آدمی لے لے بڑے سے بڑا کوئی بھی دنیا کا پروفیشنل لے لے پانچ مدنی پھول میں یہ امپلیمنٹ ہے حسن لا یعنی کاموں کو چھوڑ دینا حسن اسلام سے اس میں ہی تربیت ہے جو اپنے لیے پسند کرو تم اپنے بھائی کے لیے پسند کرو اس میں یہ تربیت ہے ان نمل عامہ اس میں تربیت ہے وہ جوامی الکلام, جن روایتوں کو لیا گیا چار جوامی الکلیم پانچ روایتیں لی گئی پانچوں روایتیں کی دنیا میں ایک کہہ رہا ہوں آپ کوئی بھی تربیت کرتے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں میں مسلمانوں سے کہتا یہ پانچ حدیثیں ہیں جسے جوامی الکلیم کہتے ہیں وہ پانچ حدیثوں کو لے لیں ان پانچ حدیثوں میں زندگی کا وہ نچوڑ ہے وہ نچوڑ ہے وہ نچوڑ ہے یہ ختم ہے ختم ہے میں نے بہت پہلے اربین نبوی تھی بہت پہلے پڑے تھی اس میں اس میں یہ سارے مضامین جی ہمارے سوشل میڈیا نے ایک امیج شائع کیا تھا کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا کو اس میں پانچوں احادیث ایک ہی امیج میں جوامی القلی بہت پیارا یہ انداز ہے تو اب جیسے ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی نے کہا تو اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں میں عمران جیسا بن جاؤں اس میں اور میں نیک بن جاؤں اس میں فرق ہے اللہ کا نیک بندہ بننے کی بالکل تمنا ہونی چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کی صوبت میں رہیں جو اللہ کے نیک ہیں جو آپ کا حسن زان ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور یہ دن رات جنت کے راستے پر چلنے والے ہیں ان کے ساتھ چلیں جہاں جانے اس بس میں بیٹھ جائیں اب آپ بیٹھے کسی اور ویگن میں اور چارے گھر میں اس بس والے جیسا بن جاؤ یا اس راستے پر چلنے والا بن جاؤ تو آپ بس بدل دیں اور آ کر اس بس میں بیٹھ گیا یہ مدینہ کی طرف جا رہی ہے تو ان شاء اللہ مدینہ کے راستہ نکلتا رہے گا بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت بھی دیا انٹرویو بھی دیا تاثرات بھی دیے اب جانے والے نے اللہ کریں سے مدنی قافلے کی کوئی تاریخ بھی لے لی ہو یہ کوئی مدنی قافلہ شاہ کو بھیجا کرے تاثرات لینے کے لیے نا تاکہ ہم آم آم آم وہ یہ بھی کہیں فائدہ ہو مدنی انعامات کا رسالہ دیے فکر مدینہ کی ترکیب ہو <تصفح> مدنی چینل پر اگر کسی کو دکھا رہے تو ہم کو بھی دوست ہم لینا आ, چاہیے نا کچھ حاکامی تجارت کے لیے مجھے مارکیٹ میں جانے کا تجربہ رہا ہے تو اس وقت ہم پہلی نیت کروا لیا کرتے تھے لینے سے پہلی نیت بھائی اس کے بعد فولو ہوتا ہی نہیں ہوگا فولو اب تو وہ وہاں کے اسلام ہوتے تھے میں نہیں لے پایا فولو بہت ضروری ہے آپ گئے یا نہیں گئے ہمارے نیت میں نہیں کہتا کہ ہر آدمی جھوٹی نیت کرتا ہے لیکن نیت پر عمل جو ہے نا آپ اپنا بارے میں اپنے بارے میں سوچو ایسی سو ہزاروں نیتیں یاد آئیں گی اگر آ گئی جو کی تھی مگر عمل نہ کر سکے نہیں جی کر دینا چاہیے اب تو نیت کر کے بس عمل بھی کر دینا چاہیے اللہ جس سے توفیک دے طرح اسپیڈ تو نیند ہے ہمارے اندر ایک اور تعریف کیوں تھوڑا تو اداس ہو جائے ارے اب تو اداس بھی نہیں ہو پا رہا ہے تو پھر جب تک نہیں ہے تو محمد شہزاد قادری اختری کریم سینٹر صدر میں میری دکان ہے نگرانی شعرا سے یہ درخواست ہے کہ وہ جو ہمارے کاروباری معاملات ہیں اس میں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے کاروبار نہیں ہے تو اس کے متعلق کوئی مدنی پھول دے دیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے کاروبار وہ اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزاریں تاکہ ہمارے کاروبار میں بھی اس کی خوب برکتیں ہوں تجارت کا طریقہ کار سیکھیں جھوٹ سے بچیں گے سچ بولیں گے تو انشاءاللہ شاء برکت بھی ملے گی اور ہمارے عموماً برکت کا جو بنیادی تصور ہے وہ یہ ہے کہ ضرورتیں اور سہولتیں پوری ہونے کے بعد بچتا ہے کہ نہیں ہے مال کی کثرت کو ہی برکت سمجھتے ہیں جبکہ صرف کثرت ہی برکت نہیں ہے صحیح برکت کثرت کے علاوہ بھی ہے تو اب یہ کہ نارملی طور پر جو بھی اب یہ جن مارکیٹوں سے آپ لوگ تاثرہ دے رہے ہیں ان مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے کروڑوں روپے کا کام ہو رہا ہوتا ہے آگے پیچھے آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں آگے پیچھے مال پڑا ہوا ہوتا ہے اللہ کا رحمت ہے گزارا ہو رہا ہوتا ہے کسی کا قرضہ نہیں چڑھ رہا ہوتا جو ضرورتیں بنیادی طور پر کھانے پینے کی کچن کی بجلی پانی وغیرہ ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں اب یہ کہ آپ دیکھیں وہ شخص میری تمام بزنس کمیونٹی سے ہی عرض ہے بلکہ ہر اس کام میں وہ شخص جس نے پیسے والا بننے کی دوڑ میں حصہ لے لیا ہے نا وہ زندگی میں کبھی مطمئن نہیں ہوگا یہ میری اپنی تجربے کی بات حس کر رہا ہوں آپ ایک ایسی دوڑ میں آ ہیں اور ایسے ٹریک پر دوڑ رہے ہیں جہاں لوگ پیسے والا بننے کے لیے دوڑ رہے ہیں آپ جس سے بھی آگے نکل جائیں گے نا آپ کے آگے کو اور ہوگا اس کے آگے کوئی اور ہوگا اس کے آگے کوئی اور ہوگا اور تھوڑی دیر کے بعد کوئی بھی نہیں ہوگا تو آپ کے آگے پھر کوئی اور ہوگا اور زندگی پر دوڑتے ہی چلے جائیں گے تو آپ بولو کہ تو کیا کریں تو ٹریک بدل دیں نیک بننے کی دوڑ میں آ جائیں اس میں بھی آپ کو اطمینان نہیں ہوگا لیکن وہ دوڑ آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہی ہوگی اطمینان کی طرف لے کے جا رہی ہوگی پیسہ بہت ہو اطمینان نہیں ہے اور پیسہ کم ہے اطمینان زیادہ ہے بتائیے نسی والا کو جس کے پاس اطمینان ہے نہیں آتی اطمینان جی. ایک عجیب شے مطلب ایک شخص کب مجھے میں کتاب پڑھا وہ کسی شیر سے چندہ لینے گیا تھا چندہ لینے گیا تو, تو بات چیت چل رہی تھی اتنے بھی اس نے ایک ڈبی کھولی اور تھوڑی گولیاں نکالی اور گولیاں کھا کر الٹیا سے گولی کھائی الٹیا سے پانی پیا تو اس نے کہا کہ सेठ साहब हमारे उम्र सेठ साहब हो या ना हो हाजी साहब जरूर गहलाता है जैसे रुकने चूरा गाजी साहब तो वो सेठ साहब कह नींद नहीं आती यार नींद नहीं आती भाई नींद नहीं आती बहुत टेंशन है बहुत टेंशन है क्या बताओ बहुत टेंशन है हमको बहुत टेंशन है नींद नहीं आती इतने में वो क्या मिला नहीं मिला वो बात की बात है वो चंदा लेने वाले लोग जैसे ही बांधे तो रोड सड़क बन रही थी सड़क पर जनरेटर चल रहा था ना جو روڈ پہ بجری بناتا ہے اس کے قریب ٹاٹ بچھا کر ایک مزدور سے سویا ہوا ہے دوپہر کی دھوپ اور مشین چل رہی ہے دوپہر کا لنچ ٹائم کر رہا تھا اب وہ سب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں سے مطمئن کون ہے اللہ اللہ دونوں میں سے سکھی کون ہے وہ جس کو زمین پر بری دھوپ میں یہ ٹھاٹا ٹھاٹا کی مشین میں چین کی نیند آ رہی ہے کہ اس کو تو نیند نہ آنے کی گولیاں کھلا تب بھی شاید نہ سوئے تب نہ اٹھے صاحب کو جب تک گوریاں نہ گائے اس کو نیند نہیں آتی تو یار اطمینان ہے نا اطمینان اللہ اللہ اللہ یہ جس سے نصیب ہو جائے یار اللہ بی ذکر اللہ تین خبردار سن لو بے شک خلاصہ یہی آئے تک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر اللہ ایک بہت پیارا نظر گلدستہ ہے پیارا بھی ہے انفارمیٹو بھی ہے الارنگ بھی ہے اور مارکیبل کوشچنیبل بھی ہے آئیے دیکھتے ہیں پھر سب انگلش بولتا ہے نا یہ عربی ناگلش مسکرائے گا پھر میں کچھ جی دکھائیے ایک ویڈیو جو ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مدنی گلدستہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سڑک پر گاڑی یہ بچہ ہے جو اسکوٹی پر سفر کر رہا ہے اور یہ میدان میں روڈ میں بھرے روڈ میں آ چکا ہے اور گاڑیاں بھی چل رہی ہیں اور یہ بچہ اپنے اس کے اوپر سفر کرتا ہوا یہ روڈ پہ گھوم رہا ہے یہ کتنا ہو سکتا ہے شاید اس کا اندازہ بچے کے ماں باپ کو نہیں ہوگا گھروں میں عملی طور پہ اس طرح کے جو ہے وہ ہوتے ہیں اسکوٹر وغیرہ جو بیٹری وغیرہ سے چلتے ہیں یہ بچہ بھی اپنے کھلونے کے ساتھ جو ہے یہ روڈ پر آیا ہوا ہے چلا رہا ہے اور روڈ پر یہ ना ये, ना ये, ना گاڑی گزر رہی ہے اور بچہ ویسے کا ویسا اپنے جو ہے وہ مگن دھند کے اندر مگن ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے اللہ اکبر بچہ بھی نصیب والا ہے ابھی تک تو بچا ہوا ہے لیکن اللہ کرے یہ بچا رہے گی یہ بھی کوئی بات جو ہے وہ یہ کوئی آیا ہے اور یہ اچھا پولیس والے آگے ہیں یہ بچوں کو ٹھاک یہ او ہو ڈگی کے اندر بچہ اور یہ ڈگی کھلی اور نیچے گر گیا او ہو اللہ اکبر یہ, یہ بھی ایک طریقہ وہ بچہ دوڑنے لگ پیچھے ڈگی میں تھا ڈگی کھل گئی بچہ گر گیا روڈ کے اوپر یہ اس طرح کے معاملات بھی ہو رہے ہیں مومی طور پہ دیکھا جاتا ہے حضور. یہ تو انہوں نے اسکوٹی کا دکھایا ہے ہم نے جو آنکھوں سے مشاہدہ دیکھا ہے یہاں کراچی کے اندر یہ بھی دیکھا ہے کہ تین تین چار چار دوست ہوتے ہیں جنہوں نے آ, جو ہے غالباً اس کو اسکیٹنگ کرنا وہ جوتے پہنے ہوتے ہیں نیچے ویل لگے مجھے اس کو تبصرہ کر لینے تھا جی بالکل آپ تو اس پر اپنے کامنٹس دے رہے تھے جی میں دو چیزیں بیان کروں گا دیکھیں یہ کوئی اتفاقی واقعہ کی کوئی سیٹ کی مووی نہیں ہے کہ نے بنائی اور اس کو اپلوڈ کر دی یہ کسی فرد نے بنائی ہے ٹھیک ہے اب اگر اس نے بچے کو روڈ پہ ڈال کر کسی فن کے وجہ سے بنائی ہے تو اتنا بڑا رسک لینا کیسا اللہ اور اگر کوئی غیر آدمی ہے تو اس کے اندر اتنی عقل اور اتنی سمجھ نہیں تھی کہ ایسے میں بچے کی مووی بنانے کے بجائے دو قسمیں ہوتی ہیں سیسی ٹی وی کے ذریعے اچھا یہ سی سی ٹی وی ہے اور دوسرا کار کے پیچھے بھی کیمرہ ہوتا ہے اس سے بھی ویڈیو بن جاتی ہے اچھا یہ سی سی ٹی وی ہے ٹھیک ہے تو اب سی سی ٹی وی تو چلو کسی پر جوں کل اب نہ رہا ہاں اگر اب یہ ستا سی سی ٹی وی پر ہی انتظامیہ دیکھ رہی ہو اور کسی انتظامیہ کو ہی انفارم کیا گیا ہو لوگوں لیکن جو گاڑیاں چلا رہے تھے روڈ میں وہ سوچ رہا تھا کہ یار کوئی تو جو گاڑی کھڑی کر رہے اللہ اور اس بچے کو اٹھا کر سائڈ میں مطلب بچے کو بچاتا رہا ہے لیکن اب یہ کہ میں تو بچ کے نکل گیا پیچھے والا دے کے بچہ جانا تو یہ بھی میری تو موٹی عقل میں تو یہ آ رہا تھا کہ ایسے میں اگر بچے کو کیا, کیا بالکل بے, یعنی بے توجہی کہیں بے حصی کہیں یا ایک بس عجیب ماحول ہے کہ بس میں بچ کے نکل گیا یعنی میں, میں نے بچا لیا اچھا م... یہ آگے جا کر طبقہ ہو تو تبصرہ کرے گا جو کیا ہوگا پتا نہیں ہوگا جانا اگلے دن اخبار میں آ جائے گا اس طرح کوئی حادثہ ہو جائے تو ان پہ کوئی لازم تھا بچانا ایک بات ہے اخلاقی طور پر بھی تو کوئی شے ہوتی ہے نا یار دنیا اخلاق کیا درج دیتی ہے محنت کا درس دیتی ہے اسلام سے بڑھ کر اخلاق کا درس کون دیتا ہے یار یہ اخلاقی طور پر اخلاقی طور بہت ضروری ہوتا ہے کہ بچی کی جان کو خطرہ ہے بچہ نادانی میں بچارہ روڈ پر آ گیا کوئی جانور بھی آتا ہے تو بندہ اس وقت شرم ضروری ہے جیسے اندھا اگر کنویں میں گر رہا ہے تو اگر آپ اس کو بچا سکتے ہیں تو آپ میں شرم بچانا ضروری ہے تو یہ بھی اسی طرح کی مثال بن سکتی ہے ولّہ عالم و رسول تو یہ اس میں ہے یہ پھر یہ کہ ماں باپ کے لیے اس میں ایک سبق ہے کہ طرح ہو کہ نیچے کا گھر ہو اور وہ دروازہ مین انٹرنس کھلا ہوا ہو جی بالکل اور وہ بچہ مطلب کہ گھر کے اندر ہی کھیل رہا ہو کھیلتے کھیلتے باہر نکل گیا ہو اور یہ سب کچھ ہو گیا ہو تو اس طرح پھر گلی کچوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے بیٹری والے بھی موٹر سائکلیں وغیرہ سے ہوتی ہیں خدا نہ کہتا لگ جائے تو گاڑی والے کو ماریں گے پیٹیں گے کہ بچہ ہے اندھا ہے بچے کو بچہ بچہ نظر نہیں آ رہا اب وہ ایسی بیچارہ ٹینشن میں آ جائے گا وہ یہ کیسے بولے گا یار تمہارا بیٹا تو تم گھر میں نہیں سنبھال سکے میں روڈ پر کیسے سنبھالوں گا تمہارا بچہ تمہارے گھر میں نہیں سبھ سکا مجھ سے اجزام دیتا میں روڈ پر اس کو سنبھال لوں تو یہ چیزیں ہیں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے یہ بڑے مطلب سبق کاموس اور حیرت انگیز اور بعضوں میں عبرت انگیز مناظر ہوتے ہیں بچہ گر گیا ان کے والدین کو پتا کب چلا وہ بچہ کو ڈگی میں رکھنے کی چیزیں ڈگی میں آدمی سوٹ کے سکتا ہے کہ بچہ رکھتا ہے یار بیسکلی وہ ڈگی نہیں تھی گاڑی تھی کے پیچھے بھی ڈور ہوتا ہے ایک سائڈ ڈور گاڑی میں تھا بچہ ڈگی میں نہیں تھا اچھا لگی نہیں تھی لیکن وہ جگہ جہاں سے گرا ہے وہاں سامان ہی رکھا جاتا بچے کو نہیں بٹھا رہا ہے یہاں یہ بھی چاہوں گا جو یہاں ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے کہ اسکیٹنگ والے بوٹس جو ہے وہ پہن کے یہ گھوم رہے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں دو دو تین تین انہوں نے پکڑا ہوتا ہے موٹر سائیکل آگے ہوتا ہے اس کو ہاتھ لگا کے یہ یوں گزر رہے ہوتے ہیں گاڑیوں کے بیچ میں سے جی تو کیا ان کو کیا سمجھائیں گے وہ اصل میں روڈوں پر یہ کرنے والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں یہ روڈ کا آئٹم ہی نہیں ہے اسکیٹنگ ٹریک جو ہے نا وہ الگ ہوتے ہیں دنیا میں اور یہ روڈوں کا یہ روڈ پر آنے والی شے ہی نہیں ہے یہ جو کر رہے ہوتے نا بس ایک اتنی تعداد اچھا ایسی ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو دکھانا چاہتی ہے دیکھو بھائی جیسے ون ویلنگ والے ہوتے ہیں اور موٹر سائیکل پر اللہ با با با با ایک, ایک ویل والی اسکوٹر کبھی بنتی نہیں ہے خالی خالی ایک ایک ویل والے اسکوٹر اس چلا رہے ہیں بس دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم کو ایک ویل پر چلانے کی مہارت حاصل ہے پھر گرتے ہیں تو پھر اللہ کی پناہ جو ان کے سر اور ہڈیاں حد ٹوٹتی ہیں اللہ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ خضور میں زاہد اقبال بول رہا ہوں پاکستان سے ہارکوٹ ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں اگر مدنی میں کسی کو داخل ہونا ہو مدنی محبل میں اس کا کیا طریقہ کار ہے پلیز تھوڑا میرے کو بتائیے کوئی طریقہ کار ایسا نہیں ہے آپ کا یہ سوچنا ہی آپ کو داخل کر دیتا ہے <laughs> کا آپ کا یہ جو سوچ رہے نا کہ مطلب میں... مجھے دعوت اسلامی والا بننا ہے تو یہ آپ کا یہ سوچنا ہی آپ کو دعوت اسلامی داخل کر دیتا ہے آمد. داخل ہو گئے آپ مطلب اس کا کوئی وزیر ایشو نہیں ہے کوئی ممبر شپ نہیں, نہیں ہے کوئی مطلب کہ ایسی چیز نہیں ہے البتہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں شامل ہیں آپ مسجد میں جہاں محلے میں جہاں کو ماشاء اللہ سز امام کے اسلام میں ملیں ان سے رابطہ رکھیں درس میں بیٹھیں کیونکہ دعوت اسلامی یہ نیکی کی دعوت عام کرنے کی تحریک ہے جس اپنے ساتھ لوگ کوئی, کوئی کسی کے ساتھ کیوں ملتا ہے کوئی چیز فائدہ ہوگا تو ملے گا نا کسی کمپنی میں آپ کیوں شیئر کرتے ہیں کو تو کریں گے دعوت اسلامی میں لوگ کیوں آتے ہیں ان کو دین کا اور اسلام کا اور سنیت کا اور اپنے دنیا اور آخرت کا فائدہ نظر آتا ہے بس یہ ہے تو آپ کو دعوت اسلامی میں آپ دیکھ رہے ہیں تو کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے کہ یار میں ایسا ہو جاؤں گا یا میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا تو میرے لیے الحمدللہ صورتیں بن جائیں گی تو آ اللہ تعالیٰ آپ کو استحکام نصیب کریں افطاور اجتماع میں شرکت کریں مدنی چینل دیکھتے رہیں اسلام بینک کے ساتھ ملاقات کریں اور کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کا سنت و بھرا مدنی کام کرنے کی اس میں شامل رہنے کی عادت بنائیں اللہ نے چاہ تو اور مزید ترقی کریں گے مزید کونس بھی شامل کریں گے آ, کی ایک سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں مرحلے کی طرف مدنی کسوٹی مرحلہ ہے اور گیارہ سوال ہیں اور جی میں تو سمجھا جب بھول گئے میں نے لکھا ہوا ہے جی ون ٹو تھری فور فائیو ٹھیک سات چیزیں یہ لکھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک دو تین ہو چکی ہیں بلکہ چار ہو چکی ہیں اور تین باقی ہیں ان شاء اللہ تو مدرسے ادھر بڑھتے ہیں گیارہ سوال ہیں بارے میں آپ کو جواب دینا ہے بتائیے ہم نے کیا سوچا آپ بتائیں گے آپ نے کیا سوچا آپ نے پوچھنا ہے مدرسہ کرنی ہے سوچو آپ بھکتو میں جی گھڑی چلے گی انشاءاللہ شاء پچیس سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس بھکتوں میں کیا لفظ صحیح نہیں ہے سوچو آپ پوچھو میں بختو میں کیا لوگ واپس لیتا ہوں کیونکہ آپ مقدس چیز سوچتے ہیں تو اس کے لیے یہ لفظ موزوں نہیں ہے میں رجوع کرتا ہوں ماشاءاللہ جی گھڑی ہم اپنا جیسے آن کر لیں گھڑی چلے سوال تو سوچے گھڑی تو جب چلے گی چلے گی آپ سوچیں سوال سوچنے کی بتی نہیں جلدی ہے بتی گیا بول تو سوچنا شروع کر دیا کوئی لائف کا دروازہ ہم اپنی جیسے گھڑی چلا رہے ہیں جو مدد چلے گا ناظرین دیکھیں گے وہ گھڑی چلے گی دیکھو لگتا ہے میرا والا آدمی بیٹھا ہوا ہے آگے میں دان مرد ہیں مرد لا لا عورت عورت لا اتنا سوچ کے کیا بولے گا پورن منا کرتے تھے عجیب ہو گئے یار اصل میں آپ کو سوچ کر ہی جواب دیتے نا پھر بھی پھنس جاتے ہیں بغیر سوچے دیں گے تو کیا ہوگا میں نے گھڑی چل رہی ہے جی یہ مت سوچیے گا مقدس شے یا مقام یہ تو آپ جو سوال کریں گے جو وہ جواب ملے گا ایک سوال کریں آپ دو سوالوں کو آپ ایک ہی سوال میں لا رہے ہیں ایک آپ سوال پوچھیں ہم جواب دیں گے ایک تیز سے دو شکار ہو رہے ہیں مقدس مقام پوچھیں تو ہم اس کا جواب دیں گے کیا دیں گے جی جو بھی جواب دیں گی آپ پوچھیں مقدس شہر پوچھیں گے تو ہم اس کا جواب دیں گے سوال الگ الگ کریں اپنا ٹائم گزر گیا چلیں نہیں سوال کر لیا تھا آپ نے بحث کی بحث نہیں کی جی سوال آپ کو ایک چوائس کر لیں یہ دیتے بتائیں جی سوال کریں اپنا صحیح سوال کریں آپ مہربانی کریں جی مقدس مقام مقام مقام ہے مقدس نعم اللہ چوتھا سوال تھا تیسرا اللہ گھڑی گھڑی کا گھڑی خود بہت آٹومیٹک چلا دیا گا ٹھیک مرحبا جی جس گھڑی کا سب نکل لینا ونی چیز پر بندی کسوری میں چلنے والی گڑی جی وہ مقام مقدس جو ہے وہ عرب ممالک میں ہے عرب ممالک میں ہے نام عرب ممالک میں ہے مقدس مقام اگلے سوال کی گھڑی چل رہی ہے بارہ سیکنڈ باقی ہے حرمین شریفین میں ہے جی ہاں حرمین شریفین میں نعم کتنے سوال ہو گئے پانچ مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ میں لا نہیں ہے مسجد نبوی شریف میں ہے وہ مقام لا مسجد نبوی شریف میں نہیں ہے مدین منورہ میں مدینہ منورا میں ہے نعم موجودہ مدینہ منورا کی بات ہے موجودہ ہو یا پرانا ہو چاہیے تو اگلی بات ہے مدینے میں مدینہ میں ہے مدینے نہیں اشارہ بھی میں نے کوئی اشارہ نہیں دیا جی تو آپ کہہ رہے ہیں لے لیا ہو تو کیا جو مدینہ منورہ مدینہ منورہ میں تو کیا ان کے گرد کوئی مزارات وغیرہ کا بھی حصہ ہے نہیں جی, ان اس کے گرد مزارات کا کوئی حصہ نہیں ہے جو ہمارا مطلوبہ مقام ہے اس کے گرد مزارات کا کوئی حصہ نہیں ہے جی. سوچ لیجئے میں سوچا ہوا بالکل گرد ہمیں نا گرد جی جی سلوان بھائی ہاں ہو گیا ہم اس پہ ڈیبیٹ بعد میں لا چلے گرد بھی ویسے دو قسم کا ہوتا ہے ایک گرد ہوتا ہے گردا گرد ہوتا ہے دیکھیے میری مراد آس پاس ہی ہے نہیں آپ آس پاس آپ کی مراد ہے ہماری مراد تو نہیں نا آپ اپنے کریں آپ نے کہا جو سوال دیکھیں ہم نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا بھائی گرد سے مرد آس پاس کی بات ہے نا مجھے مطلب فروز القت میں تو نہیں اگر آپ بولیں فیضان مدینہ کے ارد گرد جو مزارات ہیں تو ہم کہیں گے نہیں نہیں آس پاس نہیں ہے نا کہاں فیضان مدینہ کے آس پاس مزار ہے ارے یہاں کی ایک کی بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں آس پاس مزار ہے آپ نے کہا نہیں ہے جتنی فیضان مدینہ کی معلومات آپ کو نہیں ہے ایسا نہیں وہاں کے بھی نہ ہو نہیں منع کیا معلومات ہے مزہ آس پاس سے آپ سوال کو اور واضح کر لیں سوال واضح تھا جو سوال واضح تھا اس کا جواب ہم نے دے دیا ہم بالکل دیکھیں آپ سوال چینج کریں آپ نے سوال کیا تھا کیا سوال ہی کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں کہ جو مقام آپ سوچ رہے ہیں میں اس کی نشانی کی طرف جاؤں گا نا تاکہ اس مقام تک پہنچ سکوں تو میں صرف اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اس مقام مقدس جو, جو آپ نے سوچا ہے اس کے آس پاس یا ارد گرد میں جو بھی مطلب ایک ایریا ہوتا ہے اس میں ایک نارمل ایک ایریا ہوتا ہے اس میں مزارات شریف کا کوئی وہ نہیں سلمان بھائی میں جواب عرض کرتا ہوں جو مقام مقدس ہم نے سوچا ہے اس کے آس پاس اس کے گرد مزارات نہیں ہیں اس کے آس پاس اس کے ارد گرد مزارات نہیں ہیں جو مقام ہم نے سوچا ہے وہ مقام خود مزارات والا ہے جی وہ مقام خود مزارات والا ہے خود مزارات والا ہے نام یہ ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے میں یہ یہ چیز وہ جو پیدا جو سوال تھا نا اس کا جواب یہی بنتا تھا جو آپ نے گسا دیا جو بھی مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے اسلام بھائی بھی اس پر سوچ لیں وہ یہ کہ جی اس مقام مقدس مقام کو مزارات سے نسبت حاصل ہے یا اس مقامات وہاں مزارات ہیں یہ جواب بنتا تھا لیکن آپ مجھے اس طرف نہیں لے جانا چاہتے تھے نہیں مگر پھر بھی چلے رہا ٹھیک ہے مدینے میں ہوں سبحان اللہ سحان <سؤال> اللہ یہی سعادت کا ہوں گے کہ تصوری تصور آپ مجھے مدینے میں گھومنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے ہم دیانتداری کا تقاضے کے تحت جواب دے رہے رات کے بیان سن لیجئے گا دیانتداری پر ٹھیک ہے موضوع پتا چل رہی وہ سب گمبت کے قریب ہے وہ مقام سبحان اللہ یقیناً قریب ہے بکی پاک کے بارے میں آپ نے سوال کیا پاس سے اصل میں یہاں جو ڈیفرینٹ ہو گیا نا وہ پاس پہ ہو گیا عام پاس سے مراد متصل سمجھ آپ نے گھمانے کی کوشش کی تھی کہ اس نے سوال کیا کہ وہ مقام جو ہے وہ اس کے آس پاس جو مزارات ہیں تو آپ نے کہا ارد گرد مزارات نہیں یعنی بکی پاک کے باہر مزارات نہیں ہیں جی جی یہی مرادی ٹھیک ہے اس پر بھی آپ کی پکڑ تھی بکی پاک کے آس پاس وہ مزارات ہیں جن کے اصل حضور حاضری اس پاک در کی ہے نہ منع کر کے دیکھیں آپ آپ فرماتے ہیں تو ہم وہ منع نہیں ناممکن ہے مطلب کہ مطلب بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں آپ آپ کی اس پہ وہ نہیں آرگیو نہیں ہے لیکن آپ کا سوال تھا گرد ہم گرد سے سمجھے اچھا گرد بھی لے رہے تو اتنی تو گاڑی اردو ٹھیک آپ کی ہوگی لیکن چلے ہم رجوع کرتے ہیں جو ہم نے جباب دیا آپ کو چند مرتبہ عرض کی کہ آپ غور کر لیجئے آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ جب بھی سوالی کرتے ہیں کوئی نہ ہو بات ہی میں ایسی نہیں سوال دیں گے اچھا آپ نے سوال کیا اس کے ارد گرد مزارات میں میں جو سمجھا اسے ارد گرد مزارات ہیں یہ پیالہ ہے اس میں بھی پانی ہو سکتا ہے اس کے ارد گرد بھی پانی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے کہا کہ ہم نے یہ پیالہ سوچا ہے آپ نے فرمایا اس کے ارد گرد پانی ہے تو بھئی اس کے ارد گرد پانی نہیں ہے اس میں پانی ہے اس کے ارد گرد پانی, پانی نہیں ہے نا نہیں. حالانکہ اس کے ارد گرد پانی ہے اور وہ پانی ہے کہ جس جو اصل مراد حاضری اس پاک در در کی ہے ہے ٹھیک اپ, اپ, آپ بجا فرما ان کے سفیل حج بھی خدا نے کرا دی ہے اصل مراد حاضری اس پاک ہے اب مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا ہم رجوع کریں میرے آنکھ کا شریف بلکہ یہ ہے کہ وہ قدمین شریفین کی سیدھ میں رجوع کرتا ہوں کوئی گناہ کی بات نہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ وہ تھا نے کریمین کی مزارت بھی وہی جی بالکل بالکل کون کو شامل کرنے یہ مزید چھوٹی تو ہوگی میرے مدد جل کے ناظرین دیکھا آپ نے مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا ہم بھی نگہ شدہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کبھی کبھار ہم بھی اگلے دفعہ کیا ہی لے لے آپ سیدھا سیدھا سوال کیا کرے مہربانی کریں ارے نے سوال سیدھا کیا کے ناظرین کال کر کے بتایا میں نے سوال سیدھا کیا گھمانے کی کوشش کی کہ یہ پہنچ گیا لبیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن لیکن میں نے کہا نا میرے لیے تو یہ سعادت تھی آپ تو ہر دفعہ مدینے کا سوال لے کر آئے اس <تصاف> بانے آدمی مطلب کہ وہ تصور میں مدینہ گھومتا رہے گا آپ جو فرمایا دوست آپ کے تصور کو سوچ کو سلام شبحان اللہ مرحبہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے کون کو شامل کرے مزید جی میں نام محمد راشد تاری ہے اور میں اور نگران شرہ سلسلہ دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سلسلہ بہت ہی اچھا ہے نگان شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو پچھلے سال جو تین دو تربیتی در اجتماع جو ہمارے دماداران اسلام بھائی کا ہوا تھا کیا وہ اس سال بھی ہوگا ماشاءاللہ اس تین دو تربیتی در اجتماع میں ماشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا تھا اور اپنی تنظیم کے بارے میں بہت معلومات حاصل ہوئی تھی تو نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس سال بھی اگر وہ سلسلہ ہو جائے وہ تربیتی اجتماع ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا السلام علیکم اللہ وبرکاتہ یہ باب المدینہ کے مشاورت فیصلہ کرے گی ہمارا پورا تنظیمی نظام بنا ہوا ہے کہ باب المدینہ ہے کراچی تو اس کا فیصلہ کیا ہونا کیا نہیں ہونا یہ باب المدینہ کی مشاورت کرے گی اسی طرح پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی کابینائیں بنی ہوئی ہیں پھر یہ مشاورت پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران سے مشاورت بھی کا سلسلہ رہے گا تو یوں پاکستان کے باہر ہیں تو پاکستان کے باہر کی جو مدنی کام دیکھنے کی جو مدنی وہ آپس میں طے کرے گی تو مجھ سے یا تو مشورہ ہو جائے گا یا مجھے کہہ دیا جائے گا کہ ہم نے یہ رکھا ہے تو یہ ہوتا ہے یہ تو میں رکھوں گا یہ ضروری ہوتا آپ کی بات انشاءاللہ ہو سکتا ہے باب المدینہ کی مشاورت تک پہنچا دی جائے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں قدیلا نوری طاریہ بول رہی ہوں عرب شریف در سے میرا آپ سے یہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ, اللہ میں حاضر ہوں سلسلہ بہت اچھا ہے اور نگرانے شورہ کے آنے سے تو اور رونق ہو جاتی رونق رونق ہو جاتی ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اسلامی بہنوں کے نب میں برقع کے بہت سارے فیشن چلتے رہتے ہیں تو اسلامی بہن کہ اتنا سادہ برقع کیوں پہن رکھا ہے تھوڑا فیشن والا پہن ہے نا ان کو کیا کیا جائے السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ یہ بھی ایڈ کر دوں کہ خود برکے کو بھی فیشن کہا جا رہا اصل میں برقع اپنی کا فیشن بھی بن گیا ہوگا لیکن یہ کہ ایک ٹرینڈ ہے کہ ایک تعداد ہے جو برقع پہنتی ہے لیکن اب برکا پہنا ہی اس لیے جاتا ہے کہ پردہ رہے اور غیر مردوں کی نظروں سے خود کو بچایا جا سکے برقع اتنا اٹریکٹو نہ پہنے کہ جس میں آتے جاتے بھی لوگ دیکھیں آپ نے برقع اس لیے پہنا ہے کہ لوگ دیکھیں آپ کو تو یہ خود ایک پردے کی جو روح ہے اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو دیکھیں مثال عورت ایسی خوشبو لگا کر نہ نکلے کہ جو لوگ مہک ہو جس کی جو لوگ اس کی خوشبو گے ٹھیک ہے تو ایسا برکہ نہیں پہننا چاہیے سے بچنا چاہیے کہ جو ایسا اٹریکٹو ہو کہ جس سے مطلب کہ لوگوں کی نظریں برکہ پہننے والی پر جائیں اور وہ ٹکیں اور اس پر تبصرہ بھی کریں گے تو یہ سب کچھ جو روح ہے نا پردے کی یہ اس کے منافی لگتی ہے بچنا چاہیے یہ سر یہ میری سوچ ہے آپ کو بچے نہ بچے وہ اس کی مرضی ہے میری سوچ تو یہ ہے کچھ ٹیکس میسیجز بھی ہیں سادہ ہونا چاہیے مدنی برقع سادہ ہونا چاہیے کاش مدنی برقع ہو لیکن دعوت اسلامی میں مدنی برقع یہ مطلب پہنے تو اچھی بات ہے البتہ شرعی پردہ ہونا چاہیے یہ ہماری اسلامی بہنوں کو ہماری طرف سے کہا گیا ہے گجرا والے سے فرم کر رہے ہیں کہ آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں کہ خواتین کو ہر ایونٹ کے لیے تقریب کے لیے نیا ڈریس چاہیے ہوتا یہ بوجھ ہے گھر کے افراد پر شوہر پر یا بھائی پر یا باپ پر نہیں ہونا چاہیے ایسا اصل میں یہ بھی ایک فیشن کا سائڈ ایفیکٹ ہے اب جیسے کہ میں نے یہ کرتا پہنا ہے نا اب میں ہو سکتا میں مثال دے رہا ہوں جبکہ ایسا نہیں ہوا پچھلے ہفتے بھی ہو سکتا ہے میں نے یہی جبہ پہنا ہو اس جمعے بھی اس اتوار بھی یہ پہن ہے ادھر اگلے اتوار میں اگر یہ پہن ہوا تو آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ ہر اتوار کو ایک ہی جیسا پہن کر کراتا ہے یہ بھی تو نہیں لگے گا کہ کبھی نیا پہنتا اب تو نہ لگے اچھا تو لگتا ہوگا نا بھائی یہ ٹھیک ہے دھلا ہوا ہے صاف ستھرا ہے کیمرے کی لائٹ پڑتی تو زیادہ چمک جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ بالکل صاف ہے پہنا ہوا ہے تو آپ جو پین کراتے میرے کو کیا پتا کہ اگلے ہفتہ ایسا پہنا تھا نہیں پتا چلتا ہے نا تو یہ ہوتا ہے اب جن کو رنگین یا اس طرح کے تلاش خراش والے پہنے تو وہ ایک تو اسے ہی پھنس جاتے ہیں اب یار پچھلی داوا کے تو یہ پہنا تھا ادھر گئے یہاں کے لیے نیا پھر وہ سفید کپڑے پہنتے تو یہ ایک اور پیغام آیا ہوا ہے کہ سفید کپڑے پہن کے شادی میں گئے تو کہا کہ کفن کے شادی میں آ اگر کوئی کہتا ہے کفن تو اس کو کفن یاد آ گیا تو اچھی بات ہے موت کی یاد تو اچھی چیز ہے پہننا چاہیے اگر باپا خود کہتے آئی یہ جبے میں یہ میرے کو ہے کہ مجھے کفن کی یاد آتی ہے جبہ پہنتا ہوں تو خود باپا نے فرمایا یہ بھاول سے ہیں کہ پاجامہ اور شلوار میں کیا فرق ہے آج گفتگو ہوئی ہے نا شلوار جیسے کہ بڑی گیر والی ہوتی ہے اور اس کے باٹم وغیرہ جو پانچے وغیرہ بھی اس طرح کے بنے ہوئے ہوتے ہیں تھوڑی کشادہ ہوتی ہے اور پاجامہ تو سٹریک ٹائپ کا ہوتا ہے اس کی گیر بھی چھوٹی ہوتی ہے اور ہے تھوڑا بہت تو فرق ہے پاجامے اور شلوار میں اور یہ قریبی کسی درزی سے پوچھ لیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ بتا دے گا ٹھیک ہے جی آپ کی حمایت میں میسجز بھی آ رہے ہیں مرکزی مجھ سے شعرا ہیں حضرت مولانا حاجیب البین اظہر تار یا اللہ تعالیٰ ان کا تحریری پیغام آیا ہے کہ نگران شورا کے سوال کے جواب میں نام ہی بنتا تھا بہر مدینہ مدینہ مدینہ بھی لکھ لیا ٹھیک ہے جی اللہ کے کون سا ہم جیت گئے جیت گئے ٹھیک ہے جی کچھ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں ہمارے پاس سیگمنٹ جو لکھا ہوا ہے لکھا ہے کہ نہیں کو سکرین پر آپ کو بتانا ہے یہ جی لفظ کیا ہے یہ میرے لیے مشکل ترین مرحلہ یار میرے بچیاں کہتے ہیں وہ آپ کو یاد کیوں نہیں آتا مو... اچھا میرا بچہ کہتا موبائل دیکھ لیا گا میرا بیٹا چٹنگ ہو جائے گی وہاں سے میری بچیاں نا یہ میرے کو میسج بھیج دیتی ہوں گی نا کہ یہ یہ کہا بیٹا موبائل دیکھو گا تو چیٹنگ ہو جائے گی مرحلہ جی اچھا ایک لائف لائن کی اجازت ہے یہ کیئر ہے آپ تو ہوتی, نے تو نہیں یہ سہولت دی تھی یہ لائف لائن کیا ہوتی ہے بھائی لائف لائن کیا لائف لائف لائف لائن لائن لائن زندگی کی لکیر ہاں جی یہ کیا ملتی ہے یہ ایک ٹرمنالوجی ہے جو یوز ہوتی ہے اور اس طرح کے اس کے اندر معاملات کے اندر یعنی ایک بندہ ہوتا ہے لینگویج یوز کر رہے ہیں آپ ہماری معاشرے کے دری اچھا جی لفظ بتائیے کون سا ہے یہ ڈبل اے ہے اور آپ کو اس آپ یہ بتائیں آپ کیا سلسلے میں ہماری کریا اڑانے آتے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں آپ جواب ہی کر دیتے ہیں آپ سمجھ نہیں آتی کیا آگے بات بولیں چلے اللہ آپ کو پر کچھ بولے نا تو بھی توڑتی ہے تو بھی اڑ جاتی ہے ٹھیک ہے چین جیسے ڈبل اے ہے اور اس سے آپ کو بے بےکین مانو مجھے پتا چل گیا ڈبل اے آپ ایسا لوگ بتا دو جو میں نہیں ہے میری مدد اس میں ہو جائے گی جو وہی بتا رہے کہ اس میں ڈبل ہے ارے پتا ہے ایک ہی مان بگی چسرے کا پتا ہے وہ ایسا لوگ بتا دو جو میں ہے اور مدد اسی کو کہیں گے نا ٹائم بھائی بھی ہمارے دیکھے کتنے مہربان ہیں انہوں چار ڈبے خالی چھوڑے ہیں دیجیے چار گندگیوں کی گنجائش تین ہی لفظوں اوپر تین ہے صحیح ٹھیک یار یہ تھوڑا सा لگتا ہے اس پر غور کر لیں آج جو ہم آپ سے لفظ لینا چاہ رہے ہیں یہ کسی بزرگ کا نام ہے فار ایگزامپل یا کسی مقام کا نام ہے تو مطلب جب تک یہ اگر آپ غور کر لیں کہ یہ باؤنڈری بنائیں گے نا تو ان شاء ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کی اس مرحلے کا مجلد غور کر چکی ہے ب... نہیں کر چکی ہے ابھی بتا دیا آسانی سے تو نہیں پہنچ سکتا میں سچی بات ہے میں یہ صحیح آپ پہنچے تو گھڑی بھائی گھڑی چلائیں گھڑی لگائے ٹھیک ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے ابھی وہی ہوگا جو میری چاہت ہے جی گھڑی کی سرک رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آسان سا لفظ بہت آسان ایم لگائیں محسن بھائی تو اشارہ کر دیا پہنچ گئے تو ہے اللہ صحیح بات ہے ایم تو اس میں ہے باقی دو رہ گئے ہیں بس این این این ہے جی اس میں این تو ہے ویسے ہاں جی ہے اب آپ بتائے ہیں آپ تو کہہ رہے تھے بہت مشکل ہے ایل جی ایل ہو ہو ہو ہو کیا ٹویسٹ مارا ہو نہیں ایل نہیں ہے جی اس میں ایک منٹ ایک منٹ ایل ایل نہیں ہے نہیں نہیں نہیں ایل نہیں ہے تو نہیں لگا رہے نہیں لگا رہے نا ابھی آپ اگر ایل نہیں تو زیڈ لگا دیں اللہ درست جواب دیے جی آپ نے جب درست ہے سبحان اللہ نماز ایل بی بندا تھا ایل بھی بندا نماز اچھا اللہ درست ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی بندی عطا فرمائے اور داود اسلامی کا مدری ماحول ہے جو ہمیں نماز پڑھنے کا ذہن دیتا ہے نہ صرف نماز پڑھنے کا ذہن دیتا ہے بلکہ درست طریقے کے ساتھ نماز پڑھنے کا ذہن جو عطا فرماتا ہے سلسلہ جو ہے یہ جاری و ساری ہے اور کچھ چیزیں خوف بھی باقی ہیں کال لے لیں خوف لے لیتے ہیں کال لے لیں تاکہ ہماری کال چلی ہے جی ٹھیک ہے جی سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر مدنی کافلے میں جانا چاہیں اور بسائیں جتنے نہ ہو تو ان میں کیا خرچے جو بندہ کم سے کم کوشش کر کے اس میں جانے کے لیے اپنی تیاری کرے مدنی قافلے میں مدنی قافلے کا پیارے اور میٹھے اسلام بھائی یہ ہے کہ اگر شہر کے اندر ہی مدنی کافلہ ہو تو یوں سمجھے کہ دو چار سو روپئے میں بھی آپ کا تین دن کا مدنی کافلا ہو جائے گا وہ ٹرانسپورٹ کے آنے جانے کے کھانے پینے کے تو منیمم ایکسپینس ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں اسلام میں خود ہی اپنا پکا کر کھا بھی ہی لیتے ہیں بیرون شہر ہوگا تو ٹرانسپورٹ کے ایکسپینس تھوڑے زیادہ ہوں گے تو دو چار سو روپئے میں چار, چار میں الحمدللہ نہیں نہیں ہزار روپے بہت ہیں بیرون شہر میں ہزار روپے کتنے دن کے لیے نہیں نہیں دو مطلب کہ میں کہا تین سو چار سو روپئے میں ان کا شہر شہر کا جیسے ابھی ہیں تو ان کے آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے فاصلے پر بھی تو تین دن کا بند نہیں کافلہ ہو سکتا ہے ایک عام آدمی جو نہیں افورڈ کر سکتا دو تین سو روپئے دے سکتا تو اس کے لیے بھی مدنی کافلہ جی جی ہے ہم مطلب کہ دو چاپ دس گلیاں چھوڑ کر بھی ہے, اگلا مہیلا چھوڑ کر بھی مدنی کافل ہے مدنی کافلہ ایک مسجد میں جدول کے مطابق تین دن کے لیے بہتر گھنٹے کے لیے بیٹھنا ہے اور ایک مخصوص جدول پر عمل کرنا ہے یہ جی ہمارا مدنی کافلا ہے اگر پوزیشن نہیں ہوتی تو اس کو بڑے مختصر سے سفر پر بیچ کر بھی ترقی بن سکتی ہے تھوڑی گنجائش ہوتی ہے تو زیادہ سفر ہو سکتا ہے مزید یہ اگر اس کو اللہ نے وقت میں اور مال میں عصد دیے برکت دیے تو بارہ دن بھی ہیں پورا ایک ماہ بھی ہے تو بارہ ماہ بھی ہیں تو یوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہے آپ ہمت کریں اور اسلام آباد سے رابطہ کریں ان شاء بن جائے گی مرحبہ یہ بھی تو ہے نا جی جو ایک گھنٹے کے لیے آنا چاہے اس کو بھی ایک گھنٹہ تو بہت دو ہے پانچ منٹ کے لیے بھی آنا چاہے وا. نا اس کے لیے بھی ہماری مدنی تربیت گاہ موجود ہے مرکل سبحان اللہ. مرحبا جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ محمد بابر رفیق بجن جیسے آج کپڑے سلوانے میں نئے سے نئے فیشن آتے ہیں تو بہنوں کی طرح اپنی بھائیوں نے بھی ایسے ایسے ڈیزائنوں سے ایسے ایسے فیشن سے کپڑے سلوائے ہوتے ہیں کہ بندہ دیکھ کے دھنگ رہ جاتا ہے تو ان جب بولا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں لو جی یہ تو نیا فیشن ہے آپ کو کیا پتا آپ تو مولانگ لو آپ کو فیشن کے بارے میں کیا علم ان کا ایسا کہنا کیسا اور اسلامی بھائیوں کو کس طرح کا لباس پہننا چاہیے اور اسلامی بہنوں کو بھی کس طرح کا لباس پہننا چاہیے چلو آپ نصیب والے ہو آپ کو یہ تو کہتا آپ کو کیا پتا مولانا ہو وہ کس کی تعریف یہ تو تعریف ہے یار اس پہ تو نہیں کیا ضرورت ہے ایک مرتبہ میلے سننے سے کسی نے کہا تھا کہ لوگ سب ہمیں کیا سمجھتے ہیں یو ہاں یہ سمجھتے کہ مولانا ہے مولانا کی دور مسجد تک تو بابا نے فرمایا اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ہماری دور مسجد تک ہو یار پیسہ لیا بابا نے مدینہ مدینہ کر دیا اب کوئی کہتا ہے تم مولانا تمہیں کیا بتا فیشن کیا ہوتی ہے تمہیں کتنی کتنا وہ پیارا مد انعامات والا اسلام بھائی ہوگا وہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے فتنوں کے دور میں تو وہ زیادہ محفوظ ہے جو بیٹھا ہوا ہے چلنے والا بیٹھا ہوا چلنے والے سے زیادہ محفوظ ہے اور چلنے والا کھڑے ہونے والے زیادہ محفوظ ہے اور چلنے والا دوڑنے والے زیادہ محفوظ ہے اور فتنوں کی طرف دیکھو گے تو فتنے تمہیں اچک لیں گے یہ حدیث پاک کے میں زامین نرس فتنوں کے دور میں اللہ کریم تو یہ دوسری بات یہ کہ یہ لباس ایسا پہنچے لباس شہرت سے بچنے کی شریعت میں تاکید ہے کہ لباس شہرت سے بچے اور لباس شہرت اسے کہتے جس کی طرف انگلیاں اٹھیں اشارہ کیا جائے انگلیاں اٹھیں یہ لباس شہرت ہے اب وہ ایسا سادھی کے نام پر پہنے تب بھی اس پر انگلی اٹھ سکتی ہے ایسا فیشن کے نام پر پہنے تب بھی انگلی اٹھ سکتی ہے دوسرا یہ کہ جن کپڑے کو جس رنگ کو پہننے سے شریعت منع کیا ہے روکا ہے ان چیزوں سے خود کو بچائے اور اس طرح کے لباس سے خود کو بچائے ستر اس کا ڈھکا ہوا ہو سنت پر عمل کرتے ہوئے پہنے بہترین لباس ہے جی کال چلائیے محمد شہزاد عطاری یا کوٹ سے کر رہا ہوں اب لفظ فیشن بھی شاید نہیں رہا تو اتنا کچھ آ گیا کہ فیشن بھی شرما جائے اتنی تباہی بربادی لباس میں زبان سے جسم کے اعضاء سے اتنے معاملات ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ فیشن ہی کہلاتا ہے وہ چاہے وہ آستی میں غائب ہو جائیں یا کرتے چھوٹے ہو جائیں یا بدن کے حصے نظر آئیں یا اب جو بھی اس کو نام دے دیں یہ کہلائے گی کہ فیشن ہی اب فیشن کا ایک اپنا ایک وہ ہے کہ کس درجے کی فیشن بن چکی ہے فیشن نے حیا کا دامن چھوڑ کر بھی حیائی کو کتنا اختیار کر لیا ہے یہ ساری چیزیں ہیں اس لیے سنت کے مطابق جو لباس ہے اسی کو اپنانے کی مدلی التیجہ ہے چاہے اسلامی بھائی ہو یا اسلامی بہنیں ہوں آپ نے دیکھا اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک اپنی آراہ اپنے سجیشن اپنے مشورے یہ ضرور ہمیں دیتے رہیے اور مدنی چینل دیکھتے رہیے سلور الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.